نوی تو سنت الف اللہ کے پیارے رسول،, رسول مقبول سیدہ آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول الز اللہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی و و رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان شفاعت نشان ہے شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ کے غروبِ آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج دوبنے تک مجھ پر درودِ پاک کی قصرت کلیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفی و گواہ بنوں گا سلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ دو عالم نور مجسم چاہے بنی آدم نبی مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََََیہ علی وسلم کا فرمان معظم ہے جو کوئی اللہ از وجل کے فرائض کے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ارشاد پاک سننے کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہ بھولا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں ہر شخص پر اس کی حاجت موجودہ یعنی جس کی ضرورت اس وقت موجود ہو اس کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کے ہر فرد بشر ان کا محتاج ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مذہبی اور فلاحی کام اکثر چندے ہی پر چلتے ہیں جوں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جاتا ہے مگر علم دین کی کمی کے باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گناہوں میں کے جا پڑتی ہے چندہ وصول کرنے والوں کے لیے چندے کے ضروری مسائل کا سیکھنا فرض ہے انہیں مسائل کو انشاءاللہ عزوجل اللہ از وجل عطیات کے متعلق مسائل کہ ان کو کس طرح وصول کیا جائے اور ان کو کس طرح خرچ کیا جائے وصول کرنے میں کیا احتیاط مد نظر ہونی چاہیے اور غلط تصرف کب ہوگا اور اگر غلط تصرف کر لیا تو اس کا اضالہ کیا ہوگا یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اطیات کے متعلق یعنی چندے سے متعلق کہ چندہ کرنے کی حیثیت کیا ہے چندے کے مسائل کیا ہیں فی زمانہ دین کا عام طور پر چھوٹے سے, چھوٹا چھوٹے, سے چھوٹے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک لوگوں کے عطیات اور تعاون سے تمام امور سر انجام پاتے ہیں لہذا ہر تحریک ہر تنظیم ہر فلحی ادارہ عطیات جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عطیات جمع کیے جاتے ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا عطیات سے متعلق چندے سے متعلق ضروری مسائل معلوم نہ ہونے کی بدولت نہ صرف لوگوں کی زکاتیں ضائع ہو جاتی ہیں بلکہ نیک نیتی اور اچھی نیت سے جمع کرنے والے افراد مسائل سے لا علم ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر کثیر تاوان کو لازم کر لیتے ہیں کثیر تاوان بھی لازم ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ فطرہ صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کے غلط استعمال کرنے کا گناہ علیحدہ تاوان بھی گناہ بھی اس نے نیک نیتی سے محنت کی جمع کیا کہ دینی امور میں یہ خرچ ہو اور یہ صحیح مصرف میں جا کر اس کا استعمال ہو جائے اس کی نیت خالص ہے اس کے اوپر کوئی شک نہیں لیکن وصول کس طرح کرنا تھا اس کو ادا کس طرح کرنا تھا اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط استعمال ہوا غلط استعمال کی وجہ سے دینے والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے لینے والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے دینے والے کا نقصان تو یہ ہوا کہ اس نے اگر صدقات واجبہ دیئے تھے فطرہ دیا تھا یا اپنی زکات دی تھی اور وہ صحیح جگہ پر اس کے وکیل نے لینے والے نے استعمال نہیں کی تو اس کی زکات اور اس کا فطرہ ادا نہ ہوا اور اس کا نقصان یہ کہ لینے والا جو وکیل ہے اس کے اوپر غلط استعمال کی وجہ سے تاوان بھی لازم ہوا اور گناہگار بھی ہوا اور پھر جب غلط استعمال کی وجہ سے تاوان لازم ہو جاتا ہے تو عام طور پر نفس ہیلے بہانے بنا کے دیتا ہے کہ یار آپ نے تو دین کے لیے جمع کیا تھا آپ نے تو خیر خی کے لیے جمع کیا تھا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تو تاوان کی ادائیگی میں پھر بڑی مشکل درپیش آ جاتی ہے پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر ہزاروں اور لاکھوں روپے کا تاوان واجب ہو چکا ہے تو پھر سر پکڑ کے رہ جاتا ہے اور چونکہ اتنا ذریعہ آمدنی اس کے پاس ہوتا نہیں ہے اور تاوان نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہ گار ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ آج کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے سب سے پہلے چندہ کرنے کی شریع حیثیت کیا ہے اطیات جمع کرنا یا چندہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ کار ثواب ہے اور اتیات جمع کرنا یا چندے کرنے کی اصل سنت سے ثابت ہے احادیث سیاح سے چندہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ جہاد کے لیے چندے کی ترغیب ارشاد فرمانے کی روایت نہایت مشہور ہے حضرت سیدنا عبد الرحمان بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبی اللہ صاحب وسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپۂ جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پالان اور دیگر متعلقہ سمان سمیت سو اونٹ میرے ذمے ہیں حضور نور فیض گنجور شہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علی مدوان سے پھر ترغیبا فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ عز اللہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تمام سمان سمیت دو سو اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں دو جہاں کے سلطان سرور زیشان محبوب رحمان عز و, جلہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام ارم ردوان سے پھر ترغیب ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کی یا رسول اللہ عزوجلہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ما سامان تین سو اونٹ اپنے زمیں قبول کرتا ہوں راوی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شاف محشر بے اذن رب اکبر غیبوں سے با خبر محبوب داور عزوجلہ و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن یہ سن کر ممبر منور سے نیچے تشریف لا کر دو مرتبہ فرمایا آج سے عثمان رضی اللہ تعالی جو کرے اس پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ ایک سو اونٹ دینے کا اعلان فرمایا دوسری مرتبہ دو سو اونٹ جو ان ایک سو اونٹ کے علاوہ تھے جن کا پہلے اعلان کر چکے تھے اور دو سو اونٹ دینے کا اعلان کیا تیسری مرتبہ ترغیب دلانے پر پہلے ایک سو اور دو سو اونٹوں کے علاوہ تین سو مزید اونٹ دینے کا اعلان کیا تو ٹوٹل چھ سو اونٹ دینے کا اعلان کیا لیکن آپ نے اعلان تو کیا دیا کتنا آپ نے دیا اپنے اعلان سے بڑھ کر چنانچہ مفتی آمیار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تعداد فرماتے ہیں خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نو سو پچاس اونچ پچاس گھوڑے اور ایک ہزار اشرفیاں پیش کی پھر بعد میں دس ہزار اشرفیاں اور پیش کی اعلان چھ سو کا کیا تھا لیکن جب دینے کی باری آئی تو چھ سو اونٹ دینے کا اعلان تھا لیکن نو سو پچاس اونٹ دیے اور سات پچاس گھوڑے اور ایک ہزار اشرفیاں اور پھر بعد میں دس ہزار اشرفیاں اور پیش کی مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں خیال رہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلی بار میں ایک سو کا اعلان کیا دوسری بار سو کے علاوہ اور دو سو کا اور تیسری بار اور تین سو کا کل چھ سو اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا تھا لیکن آپ نے دیے نو سو پچاس اونٹ پچاس گھوڑے اور ایک ہزار اشرفیاں ایک مرتبہ دیں اور دس ہزار اشرفیاں بعد میں پیش کی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب لئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنے اس سمان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان فرما دیا تو پتہ چلا کہ چندے کی ترغیب دلانا چندہ کرنا یہ جائز ہے دینی جائز امور کے لیے چندہ کرنا جائز ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود چندہ دینے کی ترغیب لئی ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کچھ حضرات برہنا پا برہنا بدن صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقدس اقدر سے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی محتاجی دیکھی چہرے انور کا رنگ بدل گیا بلار رضی اللہ تعالی انہوں کو آزان کا حکم دیا بعد نماز خطبہ فرمایا بعد نماز خطبہ فرمایا بعد تلاوت تلاوت آیات مبارکہ ارشاد کیا کوئی شخص اپنی اشرفی سے صدقہ کرے کوئی روپئے سے کوئی کپڑے سے کوئی اپنے قلیل گیہوں سے کوئی اپنے تھوڑے چھواروں سے یہاں تک فرمایا اگرچہ آدھا چھوارا اس ارشاد گرامی یعنی چندہ دینے کی ترغیب کو سن کر ایک انساری رضی اللہ تعالی عنہ روپیوں کا تھیلہ اٹھا لے جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تھک گئے پھر لوگ پہ در پے صدقات لانے لگے یہاں تک کہ وہ یہاں تک کہ دو امبار یعنی دو ڈھیر کھانے اور کپڑے کے ہو گئے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ عز و جلہ صلی اللہ تعالی عریف سلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح دمکنے لگا اور ارشاد فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ثواب ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس اچھی راہ نکالنے والے کے لیے ہے بغیر اس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں کچھ کمی ہو اس حدیث پاک میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندے کی ترغیب دلائی مسلمانوں کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا تو دو ڈھیر جمع ہو گئے ایک کھانے کا اور ایک کپڑوں کا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کے اس ایثار پر اتنے خوش ہوئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی کے باعث کندن یعنی خالص سونے کی طرح جگمگانے لگا تو پتہ چلا کہ نیک اور جائز آمور کے لیے چندے کی ترغیب دینا اور چندہ جمع کرنا جائز ہے اور جو اس سے منع کرے یا اس کا مذاق اڑائے منع کرنے والا نیکی کے کام سے منع کرنے والا ہے گناہگار ہے اور جو مذاق اڑائے تو وہ اس سے بھی زیادہ گناہگار ہے لہذا چندہ جو نیک اور جائز امور کے لیے جمع کرتے ہیں ان کو چندہ پارٹی یا اس طرح کے جملے یا اس طرح کے الفاظ کہنا یہ مسلمانوں کی دل آزاری اور گناہ گاری کا باعث ہے لہذا اس طرح کے جملے سن کر جو نیک اور جائز امور کے لیے چندہ کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے اور جو اس طرح کے جملے کسنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کے گناہ سے بچیں اب چندے سے متعلق کچھ اہم نکات بیان کیے جائیں گے یاد رکھیے کہ جو چندہ جمع کیا جاتا ہے دینے والے نے جس عنوان سے جس مد کے لیے وہ چندہ دیا ہے اس چندے کو اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے صدقات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ صدقات نافلہ میں کسی دیتے وقت کسی نے کوئی مد خاص کر دی مثلاً یہ کہہ دیا کہ اس کو مسجد میں استعمال کرنا ہے تو اب دینے والے نے جو مد یا جو عنوان جس عنوان سے چندہ دیا ہے اس کو اسی جگہ خرچ کرنا لازم ہے اگر دینے والے نے یہ کہا کہ مسجد میں خرچ کرنا ہے اور لینے والے نے اس کو مدرسے میں خرچ کر دیا اگر سے کے مدرسے میں خرچ کرنا ویسے مدرسے میں خرچ کرنا ایک جائز امر ہے لیکن اگر چندہ دینے والے نے قید لگا دی کہ اس کو مسجد ہی میں خرچ کرنا ہے تو اب اس کو مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح کسی نے یہ کہا کہ مسجد کے لیے چندہ دیا کہ جو مسجد سے مسجد سے متعلق امور ہیں اس میں خرچ کرنا ہے تو اب جو مسجد سے متعلقہ امور ہیں اس میں ہی اس کو خرچ کرنا پڑے گا مسجد سے متعلقہ امور کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر و ترقی امام مؤزن خادم دری چٹائی پنکھا بجلی کا بل جو اس طرح کے امور ہیں تو ان میں خرچ کرنا ہوگا اور اگر اس نے مسجد کے لیے چندہ دیا اور اس نے مسجد سے ہٹ کر کسی اور امر میں خرچ کر دیا جیسے مسجد میں گیارہویں شریف کی محفل ہوتی ہے اس نے مسجد کے چندے کو گیارہویں شریف کی محفل میں خرچ کر دیا تو یہ خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا اسی طرح اس نے یہ کہا کہ یہ مسجد کے امور کے لیے ہے اور اس نے ماہ ربیع نور میں جو لائٹنگ ہوتی ہے اس کے اوپر خرچ کر دیا تو یہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے کیوں کہ جب مسجد کا دیا گیا کہ مسجد کے امور میں خرچ کرنا ہے تو پھر مسجد سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں خرچ کیا جائے گا ہاں گیارہویں شریف اور لائٹنگ اگر کسی مسجد میں قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ گیارہویں شریف کی محفل کا جو خرچہ کیا جاتا ہے وہ مسجد کے چندے سے کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ عام طور پر چندے اور گیارہویں سب امور کے لیے دیتے ہیں اور قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے تو اس صورت میں گیارہویں شریف کرنے کی بھی اجازت ہے اور اسی طرح قدیم سے جہاں یہ معمول ہے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں ماہ ربیع نور میں شب برات میں شب قدر میں مسجد میں لائٹنگ بھی ہوتی ہے اور اسی چندے سے کی جاتی ہے اور قدیم سے یہ معمول چلا آ رہا ہے تو اس صورت میں اس چندے سے یہ لائٹنگ کرنا بھی جائز ہوگا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جو مسجد کے لیے دیا جائے اس کو خالص مسجد ہی میں خرچ کیا جائے اگر چراغاں یا گیارہویں شریف یا بارہویں شریف یا کسی دوسری مد میں اس کو خرچ کرنا ہے تو لیتے وقت سراتن اس کی اجازت لے لیں یا اس کے لیے علیحدہ سے چندہ کریں مسجد کے چندے سے اس کو خرچ نہ کریں اسی طرح کسی نے مدرسے کے لیے دیا تو اب اس کو مدرسے ہی میں خرچ کرنا ضروری ہوگا مدرسے کے علاوہ کسی اور کام میں اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو چندہ جس عنوان کے تحت لیا جا رہا ہے اس کو اسی عنوان کے تحت اسی مد میں خرچ کرنا ضروری ہے تو دینے والے نے جس چیز کا بولا ہے اسی میں خرچ کیا جائے گا اگر اس کے علاوہ خرچ کیا جو اس نے مد متعین کی تھی تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کو بتانا ہوگا کہ آپ کا یہ چندہ جو آپ نے مسجد کے لیے دیا تھا وہ مجھ سے مدرسے میں خرچ ہو گیا اگر تو وہ دینے والا اجازت دے دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے نہیں اگر وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس صورت میں اس خرچ کرنے والے کو اپنی جیب سے اس کا تاوان دینا ہوگا یہ اگر وہ مطالبہ کرے کہ میری رقم مجھے واپس کرو تو اس کی رقم اس کو واپس کرنی ہوگی اور اگر وہ یہ کہے کہ چلو یہ ٹھیک ہے تم نے خرچ کر دیا تو جہاں پہ خرچ کر دیا درست اگر وہ یہ بولے کہ جہاں میں نے بولا تھا اب آپ وہاں پہ خرچ کریں تو اس صورت میں چندہ کرنے والے کو اپنی جیب سے اسی جگہ پر خرچ کرنا لازم ہوگا گویا یا تین صورتیں ہوئیں کہ چندہ غیر مد میں غیر عنوان میں جس جگہ اس نے دیا تھا اس کے علاوہ استعمال کر لیا اس کو بتانا ہوگا وہ اس استعمال کے اوپر راضی ہو گیا تو ٹھیک اگر وہ راضی نہیں ہوا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری رقم واپس کرو بھائی مجھے وہاں خرچ نہیں کرنا تھا تو اس صورت میں اس کو اپنی جیب سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پہلی جگہ پہ تم نے غلط کیا اب تم اپنی جیب سے فلاں جگہ پر دوبارہ اس کو استعمال کرو تو اب اپنی جیب سے دوبارہ اس جگہ پر استعمال کرنا اس کے اوپر کیا ہوگا لازم ہوگا اگر چندہ دیا ہے اور چندہ جس مد میں دیا گیا جس کام کے لیے دیا گیا جس ان کے لیے دیا گیا اسی, اسی میں استعمال کیا گیا لیکن استعمال کرنے کے بعد چندہ باقی بچ گیا تو اس صورت میں جس نے چندہ دیا ہے ان سے اجازت لینی ہوگی کہ اگر دوسری مد میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اجازت لینی ہوگی کہ آپ نے فلاں مد کے لیے جیسے بارہویں شریف کے لیے یا چراواں کے لیے جو چندہ دیا تھا وہ چندہ بچ گیا ہے اس مد میں استعمال کرنے کے بعد اب اس کا کیا, کیا جائے اب اگر وہ اجازت دیتا ہے اس کو کسی دوسری مد میں استعمال کرنے کا تو اس صورت میں دوسری مد میں استعمال کرنا جائز ہوگا اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو جتنی رقم بچی ہے وہ چندہ دینے والوں کو واپس کرنی ہوگی اور اگر چندہ دینے والے کثیر ہیں یہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے چندہ دیا اور چندہ بچ گیا اسی سے اجازت لے لی اور اس کو آگے مد میں خرچ کر دیا یا اسی کو واپس کر دیا اگر چندہ دینے والے بہت زیادہ افراد ہیں مثلاً بارہ افراد ہیں اور انہوں نے چندہ دیا کسی خاص مد کے لیے اور استعمال کے بعد وہ چندہ بچ گیا تو اب اس کو واپس کیا جائے گا یا دوسری مد میں خرچ کیا جائے گا اب واپس کیا جائے گا اس کو تو ظاہر ہے کہ جن جن افراد نے دیا تھا چندہ اگر ان کا چندہ معلوم ہے کہ یہ ہزار فلانے نے دیے تھے یہ ہزار فلانے نے دیے تھے یہ ہزار فلا نے دیے تھے اس طرح اگر کوئی تعین ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے اس کے ہیں یہ پیسے اس کے ہیں یہ پیسے اس کے ہیں, اس کے ہیں، تو جس کے پیسے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں تو وہی پیسے اس کو واپس کرنے ہوں گے کیونکہ یہ استعمال سے باقی بچ گئے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ اسی کا دیا ہوا چندہ ہے ورنہ اگر پیسے مکس کر دیے تھے اور بکیا رقم باقی بچ گئی ہے تو اس صورت میں افراد زیادہ ہیں تو ان افراد کے اوپر اس چندے کو تقسیم کر کے واپس کر دیا جائے گا جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا تقسیم کر کے اس کو اتنا واپس کر دیا جائے گا اور اگر جو ہے وہ اجازت لینی ہے بارہ افراد تھے اب یہ نہیں کہ ایک فرد سے اجازت لے لی کہ جی آپ نے لوگوں نے چندہ دیا تھا اور چندہ ہم سے بچ گیا ہے تو لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں تو ایک فرد کی اجازت کافی نہیں ہے اس میں بھی یہی صورت ہے اگر تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو پیسہ بقیہ بچا ہوا ہے یہ اسی فرد کا ہے جیسے فرض کیا کسی سے پانچ ہزار کسی سے دس ہزار اور وہ علیحدہ علیحدہ لوگوں کے پاس موجود تھے یا علیحدہ علیحدہ نشان لگا کر رکھے ہوئے تھے یا اس کے اوپر لکھ دیا تھا کہ یہ پانچ ہزار اس نے دیے تھے یہ دس ہزار اس نے دیے تھے یہ سو روپیہ اس نے دیا تھا اب کام کرا لیا چندہ باقی بچ گیا اور یہ پتہ ہے کہ یہ جو بچا ہوا ہے یہ فلاں فلاں شخص کا ہے تو اب سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اس جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ اس کی رقم ہے تو اس سے پوچھنا ضروری ہے اس سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے جو سو روپیہ دیا تھا ہم نے فلاں کام کرانا تھا وہ سو روپیہ بچ گیا اب آپ بتائیں کہ ہم اس کو کہاں پہ خرچ کریں یہ تو یہ صورت ہے کہ جب کسی کا متعین چندہ بچ جائے اور اگر پیسے ملا دیے تھے چندہ لے کر آپس میں ملا دیا تھا اور اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا بچا ہے سب کے پیسے مل گئے تھے تو اس صورت میں جتنے افراد نے چندہ دیا تھا ان تمام افراد سے اجازت لینا ضروری ہے صرف ایک یا دو سے اجازت لینا کافی نہیں ہے اور اگر چندہ لینے والے معلوم ہی نہیں ہیں کہ کون کون ہیں جیسے بسوں میں کیا روڈ پہ کھڑے ہو کر کیا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کس نے چندہ دیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس چندے کو اسی طرح کی دوسری مد میں خرچ کیا جائے اگر دوسری مد موجود ہے تو اس کو اسی طرح خرچ کیا جیسے کسی نے مسجد کے لیے چندہ دیا تھا مسجد کی تعمیر کے لیے مسجد تعمیر ہونے کے بعد چندہ باقی بچ گیا اب معلوم نہیں کہ یہ چندہ دیا کس کس نے تھا تو اس صورت میں جو بقیہ چندہ باقی بچ گیا ہے اس کو اب دوسری مسجد ہی میں استعمال کیا جائے گا کیونکہ اس کو تو حاجت نہیں ہی اس سے تو باقی بچ گیا تو اب دوسری مسجد ہی میں استعمال کیا جائے گا اسی طرح کی جو دوسری مد ہوگی بکیا بچ جانے والے چندے کو جبکہ دینے والے کا علم نہ ہو کہ کس نے دیا ہے تو اسی طرح کی دوسری مد میں استعمال کیا جائے گا مسجد کے لیے دیا تھا بکیہ بچ گیا تو مسجد میں استعمال کیا جائے گا مدرسے کے لیے دیا تھا بکیہ بچ گیا تو مدرسے کے لیے استعمال کیا جائے گا یا فرض کیا سنتوں برے اجتماع کے لیے دیا تھا اب باقی بچ گیا تو اب اس کو سنتوں بھرے اجتماع ہی کے لیے ہی باقیہ بچ جانے والے چندے کو دوسرے سنتوں بھرے اجتماع ہی کے لیے استعمال کیا جائے گا کسی اور مد میں استعمال کرنا اس کا جائز نہیں ہاں اگر وہ مد ہی ختم ہو گئی جیسے مد ایسی تھی بس وہی ایک چیز ہی تھی کوئی اس کی جنس کی دوسری مد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ مالے لکتا ہے اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام مسجد مدرسہ یا کسی شریف فقیر کو دے کر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے تو یہ تھا حکم یہ کہ جو چندہ کسی خاص مد کے لیے دیا جائے اس کو اسی میں استعمال کیا جائے گا اگر اس کو اس کے غیر میں استعمال کیا تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اور استعمال کرنے والا گناہگار ہوگا غیر مد میں استعمال کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا اور جس نے دیا اس کو تاوان دینا ہوگا یا اس سے معاف کرانا ہوگا یا جہاں وہ بولے اس جگہ اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے گا اور اگر چندہ بقیہ بچ گیا تو اسی طرح کی مد میں خرچ کرنا پڑے گا اگر وہ مد ختم ہو گئی ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ یہ مال لکتا ہے کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن چندہ بچ جانے کی صورت میں اگر اس کے دینے والے معلوم ہیں تو ان سے اجازت لی جائے گی اب وہ جہاں اجازت دیں گے وہاں خرچ کیا جائے گا اگر وہ معلوم نہیں ہے تو پھر اسی طرح کے مد میں خرچ کیا جائے گا تو یہ کچھ جو ہے وہ چندے سے متعلق ضروری جو ہے وہ مسائل تھے کہ جو چندہ ملتا ہے اس کو کہاں پہ خرچ کیا جائے گا اسی طرح اسی کے ذمن میں جیسے اب ماہ رمضان آ رہا ہے لوگ مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں روزہ داروں کے لیے یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہی ہے اب کسی نے روزہ دار کے لیے افطاری بھیجی تو اس کا روزہ دار کے لیے ہی کھانا جائز ہے روزہ دار کے علاوہ کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اس کو روزہ دار ہی گا روزہ دار کے علاوہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں افطاری میں غیر روزہ دار اگر روزہ دار بن کر شریک ہوتے ہیں متولیوں پر الزام نہیں یعنی متولیوں کو نہیں پتہ غیر روزہ دار بھی روزہ دار بن کر آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کا روزہ تھا اور وہ آ کر افطاری میں بیٹھ گیا تو اب متولی پر کوئی الزام نہیں وہ خود اس نے دھوکہ کیا فریب کیا اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر کیا ظاہر ہے کہ یہ افطاری روزہ داروں کے لیے تھی تو اب یہ بھی اگر روزہ دار بن کر آیا ہے تو متولی کے پاس کوئی ایسا آلہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ کون روزہ دار ہے کون روزہ دار نہیں تو اب افطاری تھی روزہ داروں کے لیے اور کوئی غیر روزہ دار روزہ دار بن کر آیا اور اس کو کھا لیا تو جس کے پاس افطاری بھیجی گئی تھی روزہ دار روم کے لیے کہ اس سے روزہ کھلوائے تو اب اس کے اوپر کوئی الزام نہیں بہترے غنی یعنی مالداروں فقیر بن کر بھیک مانگتے اور زکات لیتے ہیں سید الا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا روپ اختیار کر لیتا ہے تو اس میں دینے والے کے اوپر کوئی گنا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ جو غنی ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے بھیک بھی مانگ رہے ہیں دینے والے کی زکات ادا ہو جائے گی اگر کوئی مالدار ہے اور اس کے باوجود بھی بھیک مانگ رہا ہے فقیر بنا ہوا ہے اور دینے والے نے اس کو فقیر سمجھ کر اپنی زکات دے دی تو دینے والے کی زکات ادا ہو جائے گی کہ زہر پر حکم ہے اور لینے والے کو حرام قطعی ہے لیکن جس نے حقدار نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو حقدار زہر کر کے لے لیا تو اس کے لیے یہ لینا حرام قطعی ہے یوں ہی ان غیر روزہ داروں کو اس کا کھانا حرام ہے یعنی جو روزہ دار نہیں تھے اور افتاری تھی روزہ داروں کی اور انہوں نے روزہ دار بن کر کھا لیا اس افطاری کو تو سید حضرت فرما رہے ہیں غیر روزہ داروں کو اس کا یعنی افطاری کا کھانا حرام ہے وقف کا مال مثل مال یتیم ہے جسے نہ حق کھانے پر اللہ تبارک و تعالی نے پار چار سورت النساء کی آیت نمبر دس میں ارشاد فرمایا ترجمہ کنزول ایمان وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے بھڑکتی آگ میں جائیں گے ہاں متولی دانستہ یعنی جان بوجھ کر غیر روزہ دار کو شریک کریں تو وہ بھی آسی مجرم خائن اور مستحق کے عزل یعنی خیانت کرنے والے اور برطرف کیے جانے کے لائق ہیں یہ افطاری کے متعلق مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روزہ داروں کی افطاری آئی اور متولی نے جان بوجھ کر غیر روزہ دار کو شریک کر لیا تو اس صورت میں متولی گناہگار بھی ہے مجرم بھی ہے خیانت کرنے والا بھی ہے اور ایسے شخص کو برطرف کر دیا جائے رہا اکثر یا کل افطاری کرنے والوں کا مرفہ الحال یعنی خوش حال کھاتا پیتا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی افطاری روزہ داروں کے لیے تھی اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزہ دار جس نے روزہ رکھا اگر وہ خوشحال ہے کھاتا پیتا ہے تو کیا اس کا بھی اس افطاری سے روزہ افطار کرنا درست ہے تو سید اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کا خوشحال ہونا کھاتا پیتا ہونا اگر وہ اس روزہ داروں کے لیے جو افطاری بھیجی گئی ہے اس میں سے افطار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا بھی اس سے افطار کرنا جائز ہے کہ افطاری مطلق روزہ دار کے لیے ہے کہ کوئی بھی روزہ دار ہو بھیجنے والے نے یہ نہیں کہا کہ جو غریب ہو یا فقیر ہو یا مسکین ہو وہ روزہ کھولے بلکہ بھیجنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ کار ثواب ہے میرے دیے ہوئے کھانے سے کوئی بھی روزہ دار افطار کر لے تو بھیجنے والے کی طرف سے غریب کو بھی اجازت ہوتی ہے فقیر کو بھی اجازت ہوتی ہے امیر کو بھی اجازت ہوتی ہے تو اگر افطار کرنے والا امیر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے سکائے مسجد یعنی مسجد کے برتن کا پانی ہر نمازی کے غسل وضو کو ہے اگرچہ بادشاہ ہو یعنی کہ جو مسجد میں پانی بھر کر رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے فقیر مسکین غریب ہی وضو کرے بادشاہ بھی اس سے وضو کر سکتا ہے کہ یہ پانی سب کے لیے ہوتا ہے البتہ اگر کسی مسجد یا علاقے کا عرف یہی ہو کہ روزہ دار اور غیر روزہ دار دونوں کو افطاری کھلاتے ہوں تو وہاں غیر روزہ دار کو بھی اجازت ہوگی اگر کسی جگہ عرف یہ ہے کہ کھلا دسترخوان لگا دیا جاتا ہے کسی کا روزہ ہے اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں اور کسی کا روزہ نہیں ہے معلوم ہے اس کا روزہ نہیں ہے اس کو بھی بٹھا دیتے ہیں اگر اس طرح کا عرف ہے کہ کوئی بھی اس سے کھا لے تو پھر اس صورت میں غیر روزہ دار کو بھی کھانا کیا ہوگا جائز ہوگا اور جہاں تک بچوں کے کھانے کا تعلق ہے تو عمومی عرف یہی ہے کہ افطاری بھیجنے والوں کی طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا لہٰذا بچوں کا کھانا جائز ہے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ افطاری روزہ داروں کے لیے بھیجی تو غیر روزہ داروں کا کھانا جائز نہیں ہے سوائے یہ کہ وہاں پہ یہ عرف ہو کہ روزہ داروں کے لیے بھی بھیجا جاتا ہے غیر روزہ داروں کے لیے بھیجا جاتا ہے بھیجنے والا متلکن دیتا ہے کہ کوئی بھی کھا لے تو اس صورت میں دونوں کا کھانا جائز ہے ورنہ جس کے لیے وہ افطاری بھیجی گئی ہے روزادار کے لیے تو روزہ دار کا کھانا جائز ہوگا غیر روزہ دار کا کھانا جائز نہیں ہوگا اب اگر افطاری بھیجی گئی تھی روزہ دار کے لیے اور عام طور پر لوگ مسجدوں میں افطاری کرنے سے کتراتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مالدار لوگ جو جی ہے وہ اس کو مایو بھی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو ثواب پہنچانا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے مسجدوں میں بعض اوقات بعض علاقوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں امام موزن یا خادم یا چند لوگ اور آ جاتے ہیں تو کھانا جو آتا ہے وہ کثیر آتا ہے اب یہ تھی روزہ داروں کے لیے اب چند اس کو کھانے والے تھے اس کے بعد بچ گئی تو اب اس کا کیا کیا جائے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حکم تو یہ تھا کہ جو دے اس کو واپس کیا جائے لیکن عام طور پر عرف یہی ہے کہ جو افطاری جس کی بچ گئی ہے وہ واپس نہیں لیتا ہے اور واپس لینے کو بھی مایوس سمجھا جاتا ہے تو اب واپس نہیں لیتے تو اب منتظمین جو انتظامیہ ہے جو متولی ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بچا ہوا کھانا چاہے تو خدل کھا لے چاہے تو فکرا میں تقسیم کر دے چاہے تو کسی کو بھی دے دے اس بچے ہوئے کھانے کو دینے کی کیا ہے اجازت ہے تو اب وہ جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو چیز جس خاص مد کے لیے دی جائے اس کو اسی مد میں استعمال کیا جائے اب یہ افطاری خاص روزہ داروں کے لیے تھی تو روزہ داروں کے لیے ہی ہوگی غیر روزہ داروں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا اگر بچ گئی ہے تو اس میں عرف یہی ہے کہ منتظمین چاہے خود کھا لیں گھر لے جائیں کسی اور کو کھلا دیں اب اس صورت میں دینا ان کا کسی اور کو کھلانا یہ کیا ہے جائز ہے اسی طرح مساجد میں چندے کے باکس لگے ہوئے ہوتے ہیں اب اس میں لوگ جو چندہ ڈالتے ہیں اس کو کس مسر میں استعمال کیا جائے گا مساجد میں جو باکس لگے ہوتے ہیں چندے کے لیے وہ عام طور پر مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ ان باکس میں جو بھی چندہ ڈالا جائے گا وہ عام طور پر مسجد کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اگر گیارہویں بارمی یا چراغاں یا کسی غوث اعظم کی نیاز کے لیے یا کسی بھی نیاز کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے تو عام طور پر اس کے لیے علیحدہ باکس لگا ہوتا ہے تو لہذا اب جو اس باکس سے جو مسجد کی حاجات اور ضروریات کے لیے باکس لگا ہوا تھا اس باکس سے جو بھی چندہ وصول ہوا اس کو مسجد کی ضروریات ہی پر خرچ کیا جائے گا مسجد کی ضروریات میں نے آپ کو بتا دی مسجد کی تعمیر و ترقی امام مؤذن خادم دری چٹائی لائٹ بجلی کا بل یہ تمام جو مسجد کی عام طور پر ضروریات ہیں مسجد کی کوئی چیز خراب ہو گئی نل خراب ہو گیا ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی پنکھا خراب ہو گیا تو یہ تمام امور میں اس کو خرچ کیا جائے گا ہاں اگر نیاز کا علیحدہ سے باکس لگا ہوا ہے تو اب جو چندہ اس نیاز والے بکس میں آیا اس چندے کو نیاز ہی کے لیے استعمال کرنا جائز ہوگا نیاز کے علاوہ کسی اور کام کے لیے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر مسجد یا مدرسے کا چندہ متولی اپنے ذاتی استعمال میں لے آئے مسجد یا مدرسے کا چندہ متولی یا چندہ کرنے والا اپنے ذاتی استعمال میں لے ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا چندے کے جو احکام ہیں یہ متولی اور غیر متولی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں اگر مسجد یا مدرسہ موجود ہیں اور ان کا کوئی متولی بھی ہے متولی اور غیر متولی کے اعتبار سے الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ جیسے مسجد موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی متولی ہوتا ہے مدرسہ موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی متولی بھی ہوتا ہے اور ایک وہ چندہ ہوتا ہے جو مسجد بنانے کے لیے کیا جاتا ہے اب یہاں پہ کوئی متولی نہیں ہوتا وہ مسجد بنے گی تو بعد میں متولی بنے گا یا ابھی مدرسہ بنانا ہے تو اس کا ابھی کوئی متولی نہیں ہے وہ چندہ جمع ہو رہا ہے تو اب متولی ہے یا متولی نہیں ہے اس اعتبار سے چندہ استعمال کر لیا گیا اس کے علیحدہ علیحدہ حکم ہیں جیسے مسجد یا مدرسہ موجود ہیں اور اس کا متولی بھی ہے اب وہ چندہ متولی کو کسی نے دیا جب وہ چندہ متولی کو دیا تو یہ چندہ در حقیقت یہ مسجد کے لیے توحفہ ہے جو مسجد یا مدرسہ موجود ہے چندہ دینے والا جب متولی کو دیتا ہے تو یہ در حقیقت ہبا ہے تحفہ ہے مسجد یا مدرسے کے لیے اب جب متولی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب یہ ہبا مکمل ہو گیا اب یہ ملکیت ہو گئی ہے مسجد یا مدرسے کی متولی نے چندے کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب اس صورت میں یہ چندہ مسجد یا مدرسے کا ہو گیا اور اس کے برعکس دوسری صورت کی مسجد بن رہی ہے اور اس کے لیے چندہ جمع کیا ہے اس صورت میں جو جمع کرنے والا ہے اس کے پاس جو چندہ ہے یہ مسجد یا مدرسے کا ابھی ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ متولی نہیں ہے تو لہذا اگر متولی ہے اور اس نے چندے کے اوپر قبضہ کر لیا تو یہ چندہ مسجد اور مدرسے کا ہو گیا اور اگر متولی نہیں ہے ویسے یہ چندہ جمع کیا جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ چندہ ابھی مسجد یا مدرسے کا نہیں ہوا بلکہ یہ دینے والوں کی ملک کے اوپر ابھی باقی ہے جب تک مسجد یا مدرسہ خرید نہیں لیا گیا بنا نہیں لیا گیا اس وقت تک یہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے اب اگر متولی نے چندہ لے کر اپنے استعمال میں لے لیا متولی تھا چندہ لے لیا تو اب یہ وقف کا مال ہو چکا تھا اب اس نے ذاتی استعمال میں لیا تو گویا وقف کے مال میں اس نے خرد برد کی اس صورت میں اس کو اپنے ذاتی امور میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ گناگار ہوا کیونکہ اس نے مال وقف کو ذاتی کام کے اوپر خرچ کیا اور اس نے جتنا روپیہ اپنے ذاتی کام پر خرچ کیا اتنا اتنی رقم یہ اپنے پلے سے اسی کام میں لگا دے جس کام کے لیے چندہ لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ توبہ بھی کرے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس پر توبہ فرض ہے اور تاوان ادا کرنا فرض ہے جتنے دام اپنے صرف یعنی ذاتی استعمال میں لایا تھا اگر یہ اس مسجد کا متولی تھا تو اسی مسجد کی تیل بتی میں صرف کرے دوسری مسجد میں صرف کر دینے سے بھی بریو ذمہ نہ ہوگا اور اگر متولی نہ تھا یہ تو حکم یہ تھا کہ متولی کو ملا اب قبضہ کر لیا تو یہ مال وقف ہو گیا اب اس نے خرچ کر لیا تو مال وقف میں تصرف کیا اب اس کو جس مد میں چندہ دیا گیا تھا اب اس کے اوپر لازم ہے کہ مسجد کے لیے دیا گیا تھا اور اس نے اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیا تو اتنا چندہ مسجد کو یہ واپس کرے اتنا چندہ مدرسے کو یہ واپس کرے اور جس مد کے لیے دیا گیا تھا اسی مد میں اس کو استعمال کرے اور اگر یہ متولی نہ تھا تو جس نے اسے چندہ دیا تھا اسے واپس کرے کہ تمہارے دیے ہوئے داموں یعنی چندے سے اتنا خرچ ہوا اور اتنا باقی رہا تھا کہ تمہیں دیتا ہوں اس لیے کہ اگر وہ متولی ہے تو تسلیم تام ہو گئی یعنی سپرد کرنا مکمل ہو گیا ورنا چندہ دینے والے کی ملک پر باقی ہے تو اسی میں دونوں مسئلے بیان کر دیے لیکن مزید وضاحت کے لیے کہ اگر چندہ لینے والا غیر متولی ہے یا جس کی چیز کے لیے چندہ لیا گیا ہے اس کا کوئی متولی نہیں یہ ابھی مسجد یا مدرسہ وغیرہ بنانے کی ترکیب ہے اور اس کے لیے چند افراد چندہ جمع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ کوئی متولی نہیں لہٰذا جب تک چندہ اس کام میں صرف نہیں ہو جاتا جس کے لیے لیا گیا ہے اس وقت تک چندہ چندہ دینے والے کی ملک پر باقی رہے گا لہٰذا ان چندہ وصول کرنے والوں میں سے کسی نے بھی چندے کو اپنی ذاتی کام میں خرچ کر دیا تو وہ گناہ ہوگا اب اس پر واجب ہے کہ جتنی رقم اس نے اپنے ذاتی کام میں خرچ کی ہے اتنی ہی رقم چندہ دینے والے کو واپس کرے کہ چندہ ابھی چندہ دینے والے کی ملک میں باقی تھا اور اگر اس نے بلا اجازت چندہ دہندہ اپنی طرف سے اس کام،, کام میں رقم خرچ کر دی جس کام کے لیے چندہ لیا جا رہا تھا تو بھی برینا ہوگا کیونکہ اس نے حقیقت میں جو چندے کی رقم لی تھی وہ تو اپنے کسی کام میں خرچ کر کے ہلا کر چکا تھا اب جو رقم پلے سے دے رہا ہے وہ چندہ دینے والے کو دینی ہے یا پھر اس سے نئی اجازت لینا ضروری ہے تو مزید آسانی کے لیے کہ چندہ کسی نے دیا تو اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں ایسی مد میں دیا گیا جس کا متولی تھا تو متولی نے جب قبضہ کر لیا تو وہ چندہ مسجد یا مدرسے کا ہو گیا اب یہ مال وقف ہو گیا اب چندہ دینے والے کی ملکیت اس کے اوپر باقی نہیں رہی اب اگر متولی نے اس کو خرچ کر لیا تو اب کیا کرے چندہ دینے والے کو واپس کرے نہیں چندہ دینے والے کی ملکیت نہیں اب یہ مسجد کی ملکیت ہو چکا تھا اب متولی نے جو تصرف کیا ہے وہ مسجد کے مال وقت سے تصرف کیا ہے لہذا یہ جو تاوان دے گا یہ چندہ دینے والے کو نہیں دے گا بلکہ اسی مسجد میں اتنی رقم دے گا اگر یہ اس مسجد کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں یا مدرسے میں دے دیتا ہے تو بریو ذمہ نہ ہوگا اور لینے کے اوپر گناگار ہوا ہے توبہ کرنا لازم ہے لیکن یہ چندہ چندہ دینے والے کو نہیں بلکہ یہ مسجد کا ہو چکا تھا مدرسے کا ہو چکا تھا اس کے قبضہ کرنے کے بعد یہ ہو گیا تو اب یہ مسجد یا مدرسے کی رقم خرچ کی ہے لہذا تاوان بھی مسجد یا مدرسے میں خرچ کیا جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کام تھا جس کا کوئی متولی نہیں ہے یا ابھی مسجد بن رہی ہے اب اگر کسی نے چندہ دیا ہے تو یہ چندہ دینے والوں کی ملکیت کے اوپر باقی رہتا ہے اب اگر اس نے اس کو اپنے ذاتی کام میں خرچ کر لیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ چندے میں اپنی طرف سے ملا لے اور بولے کہ بریو ذمہ ہو گیا نہیں بلکہ اس نے چندہ دیہندوں کی ملکیت میں تصرف کیا ہے لہذا ان کو یہ کہنا ہوگا کہ میں نے غلط تصرف کر لیا آپ کی ملکیت میں لہذا جتنا غلط تصرف کیا ہے میں اس کا آپ کو یہ تاوان دے رہا ہوں اگر وہ تاوان کا مطالبہ کریں تو انہی چندہ دینے والوں کو تاوان دینا ہوگا اور اگر وہ اجازت دیں تو پھر ان کی اجازت سے اسی کام میں خرچ کر سکتا ہے لیکن اپنی مرضی سے اسی کام میں ملا دے یا اپنے اسی چندے کی رقم میں رکھ دے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ تھا کہ اگر متولی جو ہے وہ چندے کو اپنی ذاتی کام کے لیے خرچ کر لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ متولی تھا یا نہیں اور دونوں احکام بیان کر دیے گئے اگر چندہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثیر چندہ ہو جاتا ہے تو جاننے والے جن کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مسجد کا چندہ رہتا ہے تو بولتے ہیں کہ ہمیں ادھار دے دیں ہم آپ کو واپس کر دیں گے کیونکہ آپ کے پاس مسجد کا چندہ رکھا ہوا ہے تو یہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ کسی مسلمان کو دے دوں گا تو اس کی خیر خی ہو جائے گی اس کا کام بن جائے گا میرے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے تو مسجد کا جو چندہ رکھا ہوا ہے بالکل فارغ رکھا ہوا ہے اس کو ادھار دینا بھی جائز نہیں ہے متولی نہ تو اپنی ذات کے لیے ادھار لے سکتا ہے اور نہ ہی متولی کسی اور کو ادھار دے سکتا ہے چاہے سامنے والے کی کیسی ہی حاجت کیوں نہ ہو لہذا یہ سمجھنا کہ چندہ ویسے ہی رکھا ہوا ہے اور رکھے رکھے کیا کرے گا تو کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے گا تو چندے کی رقم سے ادھار دینے کی اجازت نہیں ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ میں چندے کو ادھار دینے کے بارے میں فرماتے ہیں متولی کو جائز نہیں کہ مالے وقف کسی کو قرض دے یا بطور قرض اپنے تصرف میں لے یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کو آ جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے دے دیا یہ یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو حاجت پڑ گئی تو یہ سمجھتا ہے کہ یار میں رکھ دوں گا ابھی استعمال میں کر لوں بعد میں دے دوں گا نہیں کھا رہا ہوں تو سیدی آر نے فرمایا کہ مال وقت سے کسی کو نہ قرض دینا جائز ہے کسی اور کو نہ ہی اپنے استعمال میں اس کو لانے کی اجازت ہے دونوں صورتیں جائز نہیں ہے یہ مسجد کا چندہ یا مالے وقف اس کو نہ تو کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں نہ ہی اپنی حاجت میں خرچ کر سکتے ہیں اگرچہ کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ واپس کر دے گا اور اگرچہ کہ اپنی ذات کے بارے میں یقین ہے کہ میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں ابھی بینک میں کون جائے ابھی خرچ کر لیتا ہوں بینک سے نکلوا کے دے دوں گا تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ متولی کے پاس یا چندہ کرنے والے کے پاس چندہ جمع ہو جاتا ہے وہ چندہ بطور امانت کسی کے پاس رکھ دیتا ہے کہ یہ مسجد کا چندہ ہے آپ بطور امانت رکھ لیں تو کیا اس کو قرض دینا جائز ہے یا نہیں تو سید یہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد خواہ غیر مسجد کی امانت امانت چاہے مسجد کی ہو چاہے غیر مسجد کی ہو کسی شخص نے ذاتی طور پر کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو فرماتے ہیں کہ مسجد خا غیر مسجد کسی کی امانت اپنے صرف میں لانا اگرچہ قرض سمجھ کر ہو حرام و خیانت ہے توبہ و استخار فرض ہے اور تاوان لازم پھر اتنی ہی رقم دے دینے سے تاوان ادا ہو گیا وہ گناہ نہ مٹا جب تک کہ توبہ نہ کرے تو اب مسجد کا چندہ کسی کے پاس بطور امانت رکھوایا یا ویسے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہوئی ہے تو اس امانت کو نہ تو کسی اور کو قرض دے سکتے ہیں نہ خود اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں اگر ایسا استعمال کیا تو ایسا استعمال کرنا ناجائز و گنا اگر اتنی رقم اس کے اندر ملا دی رقم تو پوری کر دی اب اگر یہ سمجھے کہ رقم میں نے استعمال کی تھی وہ دے دی اب بریو ذمہ رقم دینے سے صرف بریو ذمہ نہیں ہوں گے بلکہ توبہ کرنا بھی کیا ہوگا لازم ہوگا لہذا مسجد کا چندہ اپنے پاس بطور امانت ہو یا کسی کو بطور امان دیا تو دونوں کا ان کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے نہ خود قرض لینا جائز ہے نہ کسی اور کو دینا جائز ہے اگر چندے کی رقم چندہ جمع کیا اور چندے کی رقم گم ہو گئی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی یا کسی نے جیب کاٹ لی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا دیکھیے چندہ جمع کرنے والا یہ وکیل ہوتا ہے اور یہ وکیل امین ہوتا ہے اس کا حکم امانت دار شخص کی طرح ہوتا ہے اور امین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس رکھی ہوئی جو چیز امانت ہے اگر تو وہ چیز اس کی غفلت سستی لاپروی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا اس طرح حفاظت نہیں کی ان تمام عوارض کی وجہ سے اگر وہ امانت چلی گئی تو اس صورت میں اس کی لا لاپروی اور غفلت کا اگر اس میں عمل دخل ہوا تو اس شخص کے اوپر اس رقم کا اس امانت کا تاوان دینا لازم ہے تو لہذا اب اگر کسی نے چندہ جمع کیا اور اس کو ایسی لاپرواہی کے ساتھ کسی ایسی چیز کے اوپر ایسی چیز یا ایسی جگہ میں رکھ دیا جہاں پہ عام طور پر یہ اپنا مال نہیں رکھتا ہے اور وہاں پہ اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی چڑا کر لے کر جائے گا یا ایسے علاقے سے جہاں اس کو پتا ہے کہ لے کر جانے سے نقدی مال لے کر جانے سے مال چھن جاتا ہے اس کو غالب گمان ہے کہ وہاں پہ چھن جائے گا مال پھر بھی یہ اپنی جیب میں رکھ کر وہاں سے چل دیا تو بہرحال کسی بھی صورت میں اگر چندہ جمع کرنے والے کی غفلت لاپرواہی اور جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا اس طرح حفاظت نہیں کی اور چندے کی رقم ضائع ہو گئی چھن گئی گم ہو گئی یا چرا لی گئی تو اس صورت میں اس کے اوپر تاوان دینا لازم ہے اور اگر اس نے اپنی طاقت کے مطابق پوری حفاظت کی تھی اور اس کی حفاظت کا پورا انتظام کیا تھا لیکن پھر کسی وجہ سے گم ہو گئی چوری ہو گئی یا جل گئی یا کسی کوئی اٹھا کر لے گیا تو اس صورت میں چندہ جمع کرنے والے کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے چندہ جمع کرنے والے کے اوپر تاوان نہیں ہے کیونکہ یہ امین تھا اور امین کی طرف سے جب کوئی غفلت نہ پائی جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا اب بعض اوقات مدارس میں چندہ دیا جاتا ہے اور اس چندے کا بعض اوقات غلط استعمال ہو جاتا ہے اب غلط استعمال ہو جانے کی صورت میں اس کے تاوان کی کیا صورتیں ہوں گی تو اس کا حکم یہ کہ اس کی متعدد صورتیں ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ جس نے چندہ دیا تھا وہ چندہ صدقات واجبہ میں سے تھا اس نے زکات دی یا اس نے فطرہ دیا یا کوئی اور صدقہ واجب تھا اور اس نے اس صدقہ واجبہ کا شرعیلا کرنے سے پہلے پہلے شریف فقیر کو دینے سے پہلے پہلے اس کا غلط استعمال کر لیا صدقہ واجبہ کی مد خاص ہے کہ صدقہ واجبہ شریف فقیر کو مالک بنانا دینا ضروری ہے اور جب تک شریف فقیر کو مالک نہ بنایا جائے گا اس وقت تک صدقات واجبہ ادا نہیں ہوں گے اب کسی نے مدرسے میں آ کر صدقہ واجبہ دیا زکوات دی یا فطرہ دیا اب مدرسے کے متولی یا محتم نے بغیر شریف فقیر کو دیے ہوئے وہ صدقہ یا زکوٰۃ وہ صدقہ واجبہ اٹھا کر جامعہ میں کوئی کام ہو رہا تھا مدرسے میں کوئی کام ہو رہا تھا وہ اٹھا کر مزدوروں کو یا کام کرنے والوں کو بتاوری اجرت دے دیا تو یہ بے تصرف ہوا زکات کی رقم کا خاص مصرف ہے کہ شرع فقیر کو دی جائے گی اور کسی کام کی اجرت میں دینا اس کا جائز نہیں ہے بغیر شریحلہ کیے اس طرح کسی غیر حقدار کو اٹھا کر دے دینا یہ بے تصرف ہے یا زکوات کی رقم نہیں مدرسین کو تنخواہ دینی تھی تو بغیر شریحلہ کیے بغیر شریف کو دیئے مدرسین کو تنخواہ دے دی ڈائریکٹ اسی زکات کی رقم سے تو اس صورت میں اس کا ازالہ کس طرح ہوگا یہ غلط تصروب ہو گیا یہ جہاں زکات ادا کرنی تھی وہ زکوات ادا نہیں ہوئی اس کی زکات ضائع ہو گئی اب اس صورت میں ازالہ کیسے ہوگا یہ صورت بیان کی جا رہی ہے ایک پہلی صورت کہ وہ جو رقم دی گئی تھی وہ صدقہ واجبہ تھی اور شری ہیلا کیے بغیر کسی شریف فکر کو دیے بغیر وہ رقم اٹھا کر ایسی جگہ پر استعمال کی گئی جہاں پہ استعمال کرنا جائز نہیں تھا تو اس صورت میں جس نے وہ رقم دی تھی زکات کی مد میں یا صدقہ فطر کی مد میں وہ اس کی وہ زکوات یا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا یہ خرچ کر دی ہے تو اب اس کو اپنی جیب سے اتنی رقم دینے والے کو ادا کرنی ہوگی اب ایسا نہیں ہوگا کہ یہ بولے کہ جتنی میں نے خرچ کر ہے مدرسے کے جو ہے وہ کھانے میں ملا دوں نہیں بلکہ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جس نے دی تھی اس کو ادا کرنا ضروری ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہے اور اس کو یہ بتانا ہوگا کہ جو آپ نے زکات دی وہ زکوات ہم صحیح جگہ استعمال نہیں کر سکے آپ کی وہ زکوات ضائع ہو گئی ہے لہذا آپ کے اوپر زکوات ادا کرنا اب بھی واجب ہے اب اس کو تاوان دیا جائے گا اور یہ تاوان اپنی جیب سے ادا کرے گا کہ غلط استعمال اس نے کیا یہ وکیل تھا اس کو چاہیے تھا صحیح مصرف کرتا اب اگر یہ یہ سمجھے کہ اس کو بتاؤں گا تو شرمندگی ہوگی وہ کیا بولے گا تو اس کی ضرورت نہیں ہے شرمندگی ہو یا کچھ بھی بولے اس کو واپس کرنا ہے اسی کو دینے سے یہ تاوان ادا ہوگا اگر ویسے اپنے طور پر دوبارہ مدرسے میں ڈال دی تو یہ تاوان ادا نہیں ہوا اس کو دینا اسی طرح واجب و ادا رہے گا تو لہٰذا اس صورت میں اضافہ یہ ہے کہ اسی کو واپس کرے جس سے اس نے لی ہے اور اس کو بتا دے تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ دینے والے نے کوئی مال دیا ہے آلات دیے ہیں کوئی اسباب دیا ہے جیسے برتن دیے ہیں یا چولا دیا ہے یا اس طرح کی مال و اسباب جو ہے وہ اس نے آ کر دیے ہیں کہ یہ مدرسے کے لیے ہیں اور متولی نے یا مدرسے والے نے وہ اٹھا کر کسی اور جگہ میں استعمال کر لی تو اس صورت میں بھی اس چیز کا بیجا استعمال ہوا جو چندہ دیا گیا تھا اس کا جو صحیح مصرف تھا اس میں استعمال نہیں ہوا بلکہ دوسری جگہ استعمال ہوا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جو چیز اس نے دی ہے تو تاوان اس چندہ دینے والے کو ہی دیا جائے گا اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی صاحب آپ نے جو چیز دی تھی وہ ہم نے غلط جگہ استعمال کر لی لہذا اب اس کا جتنا بھی تاوان بنتا ہے یہ دینے والے کو ادا کیا جائے گا اگر یہ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات کر دیتا ہے یہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مدرسے کے فنڈ میں ملا دوں جتنی اس نے مجھے رقم دی تھی تو تاوان ادا نہیں ہوگا بلکہ اس صورت میں بھی تاوان دینے والے کو واپس کرنا ہوگا تاوان ادا کرنا ہوگا دینے والے کو اگر وہ عام صدقات نافلہ تھے تو دو صورتیں بیان ہو سکی صدقہ واجبہ تھا یا کوئی سامان تھا اور غلط استعمال ہو گیا تو جس نے دیا تھا اسی کو دینا لازمی ہے اور اگر اس لینے والے نے اپنی طرف سے کسی اور جگہ پر استعمال کر لیا اور یہ سمجھتا ہے کہ تاوان ادا ہو گیا تو تاوان ادا نہیں ہوا بلکہ جب تک ان کو نہیں دے گا تاوان ادا نہیں ہوا تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ عام عطیات تھے صدقات نافلہ تھے مدرسے کے متولی یا نازم یا محتمم کو کسی نے دے دیے اب مدرسے کے متولی یا نازم یا محتم نے اس میں غلط تصرف کیا اس کو استعمال کرنا تھا مدرسے میں اس نے استعمال کر دیا اپنی ذاتی جیب میں یا ذاتی کام میں خرچ کر دیا تو اس صورت میں اس کے تصرف کی وجہ سے جتنی رقم حالات ہوئی ہے اب یہ دینے والے کو نہیں بلکہ مدرسے کے فنڈ میں اتنا تاوان دے کیوں پہلے آپ سن چکے ہیں کہ جس چیز کا متولی ہوتا ہے جب وہ چیز متولی کے سپرد کر دی جائے متولی اس کے اوپر قبضہ کر لے تو وہ جس جگہ کا متولی ہوتا ہے وہ چندہ اسی چیز کے لیے ہو جاتا ہے وہ مسجد کا متولی ہے مسجد کے متولی نے قبضہ کر لیا اب یہ مسجد کی ہو گئی مدرسے کا متولی ہے مدرسے کے متولی نے قبضہ کر لیا اب یہ مدرسے کا ہو گیا اب اگر یہ بیجا تصرف کرتا ہے تو اس صورت میں تاوان یہ دینے والے کو نہیں بلکہ جتنا اس نے خرچ کیا ہے مدرسے کے اندر اس تاوان کی رقم یہ جمع کروائے گا اور اگر یہ متولی نہیں تھا بلکہ وکیل تھا مدرسے کا وکیل تھا اور دینے والے نے مدرسے کے وکیل کو دیے جیسے ہم جانت المدینہ کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں اور کسی نے آ کر جانت المدینہ کے لیے چندہ دیا اور کسی نے اب ذاتی طور پر اس کو استعمال کر لیا تو اب چونکہ یہ متولی تک نہیں پہنچا متولی کا قبضہ نہیں ہوا تو یہ اب دینے والے کی ملکیت کے اوپر باقی ہے اب اگر متولی کے قبضے سے پہلے اگر یہ خرچ ہو گیا تو پھر اس صورت میں دینے والے کو تا دینے والے کو تاوان دینا ہوگا جس نے یہ چندہ دیا ہے اس کو تاوان دینا ہوگا لیکن اگر متولی نے قبضہ کر لیا تو اس صورت میں مدرسے کے اندر اس کا تاوان دینا ہوگا جس نے دیا ہے اس کو تاوان دینے سے کوئی سروکار نہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر جو چیز استعمال کی گئی ہے وہ کھانا وغیرہ تھا مثلاً جامعہ کا کھانا کھانے کی اجازت صرف جامعہ کے طلبہ کو ہے متولی یا متم یا کسی فرد نے وہ کھانا جامعہ کے طلبہ کے علاوہ کسی اور کو کھلا دیا جس کا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی مہمان بھی نہیں تھا بیر کا فرد تھا اس کو جامعہ کے کھانے سے کھلا دیا یہ بھی ناجائز تصرف ہوا اب اس صورت میں جتنا کھانا کھلایا ہے اس کے تاوان کی رقم بھی مدرسے جامع یا جس فلاحی ادارے سے اس نے یہ تصرف کیا ہے اس میں جمع کرانی ہوگی تو چار صورتیں یہ بیان کی گئی ہیں دو صورتوں میں تاوان چندہ دینے والے کو دیا جائے گا اگر یہ خود سے کسی اور جگہ پر خرچ کر دیتا ہے تو تاوان ادا نہیں ہوگا وہ دو صورتیں جس میں تاوان چندہ دینے والے کو ہی دینا ہے وہ دو صورتیں یہ ہے کہ صدقات واجبہ یا زکوٰۃ وغیرہ فطرہ وغیرہ اگر غلط تصرف کر دیا تو اس صورت میں چندہ دینے والے کو تاوان دینا ہوگا اور دوسری صورت یہ بیان کی ہے کہ آلات اور اسباب پنکھا تھا اس کا غلط استعمال کر لیا کسی نے بلب لا کر دیا لائٹ ٹیوب لائٹ لا کر دی اس کا غلط استعمال کر دیا تو اس صورت میں بھی تاوان دینے والے کو دینا ہوگا اور جو آخری دو صورتیں ہیں کہ جب متولی قبضہ کر لے اس صورت میں بے جا ہو گیا متولی سے تو اب تاوان دینے والے کو نہیں بلکہ جس کے لیے دیا گیا ہے مدرسہ یا مسجد اس صورت میں تاوان اس کو دینا ہوگا اور آخری صورت میں کہ کھانا اگر کسی خاص جو ہے وہ طلبا کے لیے تھا اب وہ کھانا کسی کو اس نے ان کو کھلانے کے بجائے کسی اور کو کھلا دیا تو اس صورت میں بھی وہ تاوان جس جہاں کھانا پکتا ہے جس جگہ کا وہ کھانا تھا وہاں پہ ادا کرنا ہوگا جامعہ میں یا کوئی فلائی تنظیم تھی اس نے یہ مد خاص کی ہوئی تھی کہ غروبا اور مساکین کھائیں گے اور کھانا تقسیم کرنے والے نے غروبا اور مساکین کے بجائے امیر لوگوں کو کھلا دیا تو اب جتنا کھانا کھلائے اس کا تاوان وہیں پہ ادا کرنا ہوگا یہ یہ تھا کہ اگر مدرسے میں اس طرح کی بے جا تصرف کر دیا تو پھر اس صورت میں تاوان جو ہے وہ کس کو دینا ہوگا زکوٰۃ اگر غیر مصرب میں خرچ کر دی زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ بیان کر دیے گئے ہیں اگر کسی نے زکوٰۃ غیر مصرب میں خرچ کر دی تو اب اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہوگا اور اس کے ازالے کی کیا صورت ہوگی یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ بہت سارے اسلامی بھائی اور بہت سارے مدارس دینی مدارس بہت ساری تنظیمیں زکوۃ اور عشر جمع کرتی ہیں جب زکوٰۃ اور عشر جمع کیا جا رہا ہے تو اس کو صحیح مصرف کے اوپر خرچ کرنا بھی لازم ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زکوٰۃ لے لی لیکن جہاں اس کو خرچ کرنا تھا وہاں پہ خرچ نہیں کیا جیسے بہت جگہوں پر عشر لیا جاتا ہے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ عشر جب لے لیا ایسا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر عشر سے وصول ہونے والی گندم اس کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس کی جو رقم ہے وہ مدنی مرکز میں جمع کرا دی جاتی ہے اب نہ وہ شریف فقیر کو دی گئی نہ اس کا شری ہیلہ ہوا یا اس کو بیچ کر جو مدنی کام ہے یا دیگر مدارس یا تنظیم کے جو کام ہوتے ہیں اس کے اوپر خرچ کر دیے جاتے ہیں حالانکہ یہ خرچ کرنا اس طرح جائز نہیں تھا بلکہ اس کے لیے لازم تھا کہ یہ زکوٰۃ اور عشور اس کے مستحب کو دی جاتی اور پھر اگر وہ واپس کرتا تو پھر اس کو نیک اور جائز کام کے اوپر خرچ کیا جا سکتا تھا اب اگر یہ ہو گیا تو اس کے اضارے کی صورت کیا ہے اور کر دیا تو پھر اس صورت میں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر زکوٰۃ یا عشر شریف فقیر کو دیے بغیر استعمال کر دی اجرت میں دے دی یا کسی اور کام میں لگا دی اس کا شریح ہیلا کیے بغیر تو اس کا تاوان دینے والے کے اوپر واجب ہے یہ دینے والا جس نے زکوات دی تھی اس کو یہ بولے گا کہ آپ کی زکوات یا اشور ہم سے غلطی ہو گئی صحیح مصرف میں استعمال نہیں کیا لہذا آپ نے جتنی زکوٰۃ ادا کی ہے اتنی زکوٰۃ آپ دوبارہ ادا کریں جتنا اشور آپ نے ادا کیا ہے اتنا اشر دوبارہ ادا کریں اور جس نے یہ غلط تصرف کیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ یا تو اس سے معاف کرا لے کہ غلطی ہوگی یہ بولے معاف کر دے آپ مجھے یہ معاف کر دے اگر وہ مطالبہ کرے کہ بھائی آپ نے میری زکات کو ضائع کر دیا ہے لہذا اب مجھے آپ دو تو اس صورت میں اپنے پلے سے اپنی جیب سے اس کو ادا کرنا لازم ہے یا وہ یہ بولے کہ جتنی زکوۃ میری بنتی ہے اتنی اب آپ ادا کر دو تو اس صورت میں اب یہ شریف فقیر کو دے کر ادا کرنا کیا ہوگا لازم ہوگا اور اس سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس میں یہاں پہ یہ بھی اضور نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا تو اب جب آپ اس طرح کے جو ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں تو ان کی معلومات بھی رکھنا آپ کے اوپر ضروری اور لازم ہے یہ عذر نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا یا فلاں ذمہ دار نے کہا کہ آپ دے دیں تو اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح عائم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب رقم جمع کی جا رہی ہوتی ہے زکوٰۃ فطرات صدقات تو یہ بھی قابل غور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم صدقات واجبہ کی رقم علیحدہ رکھیں اور صدقات نافلہ کی رقم علیحدہ رکھے فطرے کی رقم علیحدہ زکوٰۃ کی رقم علیحدہ اور صدقات نافلہ کی رقم علیحدہ اگر ان کو مکس کر دیا زکوات صدقات فطرہ سب کو مکس کر دیا تو یہ مکس کرنا جائز نہیں ہے گنا ہے کہ اس صورت میں جس نے زکوٰۃ دی تھی اس کی زکوات ضائع ہو گئی جس نے صدقہ واجبہ فطرہ دیا تھا اس کا فطرہ ضائع ہو گیا تو لہذا اس اب ملا دیا تو ملانے کی بھی دو صورتیں ہیں بعض اوقات ملا دینے کے بعد رقم معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی صدقہ فطر کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی اور صدقات نافلہ کی مد میں ہمیں اتنی رقم وصول ہوئی تھی اس صورت میں اگر ملا دیا کہ جب کہ ہر ایک کا فگر معلوم ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اور جب اس کا شریح ہیلا کرنا ہو تو جتنی رقم زکوٰۃ یا صدقات واجبہ کی ہے اتنی علیحدہ کر لی جائے اس کا شریح ہیلا کر دیا جائے اور بقیہ صدقات نافلہ جو انہوں نے جس مد میں استعمال کرنے کے لیے دیے تھے اس مد میں استعمال کیے جائے لیکن اگر معلوم نہیں ہے کیس زکوط کی رقم کتنی ہے صدقات کی رقم کتنی ہے نافلہ کی واجبہ کی اور ملا دیا تو یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے اس صورت میں جس نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس کی زکوۃ ادا نہیں ہوئی جس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا ہے لہٰذا جن سے لیا ہے ان کو اطلاع کرنی ہوگی کہ آپ کی زکوٰۃ یا صدقات فطرات ہم سے ضائع ہو گئے ہیں لہٰذا آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں اور اگر ان کو اطلاع نہیں کی تو اس صورت میں یہ سارے کا سارا گناہ ملانے والے کے اوپر ہوگا لہٰذا جمع کرتے وقت زکوٰۃ کی رقم علیحدہ رکھیں صدقات کی رقم علیحدہ رکھیں اور فطرات کی رقم صدقات نافلا کی رقم علیحدہ رکھیں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ رقوم اپنے پاس نہیں رہتی ان کو بینک میں جمع کروانا ہوتا ہے اب وہاں اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر فکر معلوم ہے تو جائز ہے کہ اب آپ نے اس کو نکلوایا جتنی صدقات واجبا کی تھی اتنا صدقات واجبا کی مد میں ادا کر دیا جتنی صدقات نافلا کی تھی تو اتنا صدقات نافلا کی مد میں ادا کر دیا اگر فکر معلوم نہیں اور ایسے ہی گڑ مڑ کر دیا اور آپس میں ملا دیا تو اس صورت میں جو ہے وہ صدقات وغیرہ کچھ بھی زکوٰۃ صدقات،, صدقات واجبہ کچھ بھی ادا نہیں ہوئے اور اس کا گناہ سارے کا سارا ملانے والے کے اوپر ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عطیات جمع کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نوٹوں کو بعض اور تڑوانا ہوتا ہے کسی نے پانچ سو دیے تو چار سو اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تو اس کی عام طور پر اجازت ہوتی ہے دینے والوں کی طرف سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ نوٹ علیحدہ سے ذاتی طور پر رکھے جائیں کسی کو اگر دینا ہو تو ذاتی اس سے دے, دے دیے جائیں اور اس سے پھر لے لیے جائیں لیکن عام طور پر دینے والوں کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو اس کی کوئی حرج نہیں ہے اگر بڑا نوٹ آ گیا تو چھوٹے نوٹ اسی مد سے دے دیے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بیرون ممالک سے جو عطیات جمع کیے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے بیرون ممالک سے بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں جیسے زکوات جمع کی جاتی ہے اب زکوٰۃ ہم نے رمضان میں جمع کی ہے یا کسی بھی تنظیم نے رمضان میں جمع کی ہے اور کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی رمضان کے اندر جیسے یکم رمضان کو اس نے زکات ہمیں ادا کر دی ہے اور یکم رمضان کے اوپر اس کے اوپر لازم ہو رہی تھی فرض ہو چکی تھی اب اس میں تاخیر کرنا اس کی ادائیگی میں یہ گناہ ہے جیسے کسی نے زکات دی اب زکوات یکم رمضان کو دی اور یکم رمضان ہی میں اس کے اوپر واضح ہو رہی تھی اب جب زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ فوری طور پر جو اس کا حقدار ہے اس کو ادا کر دی جائے اگر اس میں تاخیر کی جائے گی تو تاخیر کرنا کیا ہوگا گنا ہوگا اب جو زکوٰۃ لینے والا وکیل ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی زکوات جمع کر رہا ہے تو ان میں بہت ساری زکوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر سال مکمل ہو چکا ہوتا ہے اب اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھنا اس کا صحیح مصرف میں استعمال نہ کرنا یا شرح ہیلا کیے بغیر اس کو اپنے پاس رکھنا یہ گناہ ہے اس کے اوپر بھی گناہ ہے کہ اس کی زکوۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہو رہی ہے اور وکیل جس نے لی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کا سال مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی کیا ہے گنا ہے لہذا جب زکوات یا صدقاتے واجبہ لیے جائیں تو اس کو فوری طور پر جو اس کا مصرف ہے اس کے اوپر خرچ کیے جائیں یا اس کا شریحلہ کر کے اپنے پاس رکھا جائے تاکہ دونوں زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاخیر سے بچ جائیں بلکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو شریحلا کراتے ہوئے یا اس کے صحیح مصرف میں استعمال کرتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ بھائی آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں فرض ہونے سے پہلے پہلے دیں تاکہ آپ تاخیر کے گنا کے مرتکب نہ ہوں جیسے بیرون ممالک اسلامی بھئی ہیں اب اگر وہاں کسی نے زکات دی ہے سال مکمل ہو چکا ہے اب اس نے زکوٰۃ ادا کر دی اب یہ زکات رمضان کے بعد شیوال میں یہاں پہ پہنچی اور شیوال میں اس کا شرح ہلا کیا گیا کسی بھی تنظیم یا ادارے کے پاس پہنچی اور شوال میں کیا گیا ایک دو مہینے تاخیر ہو گئی تو اس صورت میں ان کو تاخیر کا گنا اور انہوں نے جو اتنے عرصہ اپنے پاس رکھی ان کو بتائے بغیر یہ بھی گناگار ہوئے لہذا ان کے اوپر لازم ہے یہ ان سے سال مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہی وصول کر لیں ان کو بتا دیں کہ اس کے اوپر ایک مہینہ یا دو مہینے پراسیز میں لگ جاتے ہیں لہذا آپ سال مکمل ہونے سے ایک یا دو مہینہ پہلے دے دیں تاکہ صحیح وقت کے اوپر آپ کی زکوت کی ادائیگی ہو جائے اور آپ تاخیر کے گناہ گار نہ ہو اسی طرح بیرون ممالک سے جو زکوت بھیجتے ہیں وہ ڈالر یا وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے بھیجتے ہیں بعض اوقات کرنسی کی تبدیلی میں کمی بیشی ہو جاتی ہے جب کرنسی پاکستانی روپوں میں تبدیل ہوتی ہے فرض کیا ان کی زکات دو سو پچاس ڈالر بن رہی تھی اب کرنسی کی تبدیلی ہوئی تو دو سو چالیس ڈالر باقی بچ گئے تو اب جو دس ڈالر کی زکات ہے وہ ادا نہیں ہوئی لہذا لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دینے والوں کو یہ بات بتائیں کہ آپ اپنی زکات جو دو سو پچاس ڈالر ہے اس سے کچھ زائد دیں تاکہ کرنسی تبدیل ہونے کی صورت میں جو کمی بیشی ہو جائے اس کا گناہ آپ کے اوپر نہ رہے جیسے دو سو پچاس دیے اور یہاں پہ ریٹ اوپر نیچے ہوئے اور جو پاکستانی روپے بنے وہ دو سو چالیس ڈالر کے بنے اور اس کے اوپر لازم ہے دو سو پچاس ڈالر کی تو اس کی دو سو چالیس ڈالر کی زکاط جو ہے وہ ادا ہوئی اور دس ڈالر کی زکات رہ گئی تو اس لیے ان کو بتا دیا جائے کہ تبدیلی میں اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے لہذا آپ اس سے زیادہ دیں تاکہ کرنسی ڈی ویلو ہو جائے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو جائیں بعضو کا دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ بھی بیچ میں کرنسی تبدیل ہو جاتی ہے تو اس صورت میں زکوات میں جتنی کمی آ گئی اتنی زکوات ادا نہیں ہوئی لہٰذا یہ بھی ضروری ہے ان کو آگاہ کرنا تاکہ ان کی زکا پوری کی پوری ادا ہو اگر زکوٰ یا فطرات کی رقم یا صدقات نافلہ کی رقم کسی کے پاس جمع ہے تو کیا اسے کاروبار کر سکتے ہیں بہت ساری کمیٹیاں یا بہت سارے منتظمین عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اطیات کی رقم رکھی ہوئی ہے رکھے رکھے کیا ہوگا اس سے کاروبار کر لیا جائے اس میں نفع ہو جائے گا تو یاد رکھیے اطیات سے وصول ہونے والی رقم چاہے وہ مسجد کی ہو چاہے مدرسے کی ہو چاہے فلئی ادارے کی ہو اس سے کاروبار کرنا جائز نہیں ہے ہاں اگر جو عطیہ دے رہا ہے اس سے سراہتن اجازت لے لی ہے کہ ہم اس سے کاروبار کر لیں اور اس نے سراہتن اس کی اجازت دے دی ہے تو اس صورت میں کاروبار کیا جا سکتا ہے ورنہ اس سے کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ کچھ مسائل تھے جمع کرنے میں بھی کچھ احتیاطیں ہیں جب صدقات اور عطیات جمع کیے جائیں تو اس میں مدنی مرکز سے بھی عام طور پر بیان کی جاتی ہیں جو رسید دی جاتی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیتے وقت بعض اوقات بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسا کہ آپ نے ابھی مسائل پڑھے کہ بعض اوقات غلط استعمال ہو جاتا ہے تو اب جس کی رقم کا غلط استعمال ہو گیا اس کو اطلاع دینا یا اس سے معاف کرانا یا اس کو تاوان دینا یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کا ایڈریس ہمارے پاس محفوظ ہوگا اگر اس کا ایڈریس ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اس تک اپروچ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر ہم خود پریشانی کا شکار ہو جائیں گے لہذا جب زکوٰۃ صدقات وغیرہ وصول کیے جائیں تو جس سے وصول کیا جا رہا ہے تو اس سے پورے کا پورا ایڈریس لے لیا جائے چاہے آپ اس سے دس روپے لے رہے ہیں چاہے بیس چاہے ہزار یا چاہے لاکھ چاہے کروڑوں لے رہے ہیں اس کا پورا پورا ایڈریس لے لیا جائے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ علاقے کا نام لکھ دیا جاتا ہے وہ کون سے مکان میں رہتا ہے اب اتنا بڑا ٹاؤن ہے تو کہاں ڈھونڈے گلشن اقبال فرضیا لکھ دیا بس سستی کی وجہ سے تو اب گلشن اقبال میں کہاں اعلان کیا جائے کہ فلاں بندہ حاضر ہو جائے تو اس لیے اس کے پورے ٹاؤن کا نام لکھنے کے بجائے اس کے گھر کا ایڈریس اس کا ٹیلی فون نمبر اس کا موبائل اس کا ای میل ایڈریس جتنی بھی آپ اس کے ایڈریس لینے میں احتیاط کر سکتے ہیں اتنی احتیاط کریں کہ اگر خدانہ خواستہ کہیں غلطی ہو گئی تو اس تک اطلاع کرنا ممکن ہو اور پھر صدقات واجبہ میں اگر خدانہ خواستہ زکاط اس کی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی اب وہ تو یہ سمجھا کہ اس کی زکوۃ ادا ہو گئی اب اس کے اوپر اس کا بوجھ باقی رہا اب اگر ہمارے پاس اس کا ایڈریس محفوظ ہوگا تو ہم اس کو اطلاع کر سکیں گے یا تاوان کی صورت کا یا اجازت کی صورت کا سلسلہ ہوگا اگر اس کا ایڈریس ہی معلوم نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا لہذا لیتے وقت مکمل ایڈریس لے لیا جائے اور دینے والا کس مد میں دے رہا ہے عام طور پر رسید کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن لینے والے پھر بھی بے احتیاطی کرتے ہیں تو جس مد میں دے رہا ہے اس مد کو متعین واضح طور پر لکھنا چاہیے یا لکھی ہوئی ہے تو اس کو واضح طور پر ٹک کرنا چاہیے کہ یہ صدقے یا زکوٰۃ صدقات نافلہ یا فطرے یا زکوات کی مد میں یہ اس نے ہمیں دی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے غلط تصرف کر دیا یا ہو گیا اب اس کے پاس رسیدیں تو موجود ہیں لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ایڈریس بھی موجود ہے لیکن لکھا ہوا نہیں کہ اس نے کیا دیا تھا صدقہ نافلہ دیا تھا یا زکوات دی تھی یا فطرہ دیا تھا یا اشور دیا تھا دیا تھا تو کتنا دیا تھا تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور جو بھی احتیاط کرنے والے ہیں چاہے وہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی تنظیم یا فلائی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی فلاحی ادارے چلانے والے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ امیر علیہ سنت کی یہ تعلیف کردہ یہ کتاب چندے کے احکامات اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے کوئی فلاحی تنظیم چلا رہا ہے فلاحی ادارہ چلا رہا ہے کوئی عطیات جمع کرنے والا ہے اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ کتاب انسان کو اس طرح کے صدقات نافلہ اور جو واجبہ جمع کرنے والوں کو کروڑوں کے توانوں سے بچا سکتی ہے اور بہت بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے یہ کتاب اس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے میں نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں وہ اسی کتاب سے دیکھ کر بیان کیے ہیں اور اسی کتاب سے پڑھ کر آپ کو بیان کیے ہیں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کیا اس میں تقریباً زکوٰۃ صدقات نافلہ وغیرہ کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے آپ گیارہویں شریف کی نیاز کا کس طرح استعمال کریں مسجد کا مدرسے کا زکوٰۃ کا فطرات کا صدقات کا موجود ہے اور اس میں جو فلاحی ادارے چلاتے ہیں ہاسپٹل چلاتے ہیں بڑے بڑے جو ڈونیشن کے اوپر چلتے ہیں ان کے بارے میں مسائل اس میں موجود ہیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے لہذا ہر اسلامی بھائی کو ہر مسلمان کو جو جمع کرنے والا ہے یا جمع نہیں کرنے والا یا دینے والا ہے سب کے اوپر سب کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اپنا چندہ یا اپنی ڈونیشن صحیح طور پر ادا کر سکیں اور لینے والے صحیح طور پر ادا کر سکیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین المین اللہ علیہ محمد صلو علی الحبیب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 اڑی و السلام علیہ کا رسول اللہ ولا علی وصحاب حبیب اللہ علیہ کا نبی اللہ ولا علی کا واصحب نور اللہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ عرصہ پہلے یہ مبارک اعلان مدنی چینل پر اجتماعات میں ہونا شروع ہوا کہ فرض علوم کورس کروایا جائے گا الحمدللہ قبلہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے ہوں یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعورہ کے نگران حاجی عمران اطاری صلی اللہ الباری کے بیانات ہوں یا دیگر ذمہ داران کے بیانات ہوں اس بات پر ہمیں بار بار توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ علوم جو ہم پر سیکھنا ضروری ہیں فرض ہیں ان کو فوری طور پر سیکھ لیا جائے لیکن کوئی ایسا راستہ کوئی ایسا سامان نظر نہیں آتا تھا کوئی ایسی راہ نہیں دکھتی تھی کہ یہ فرض علوم مختصر وقت میں کیسے سیکھے جائے اور کون ہمیں سکھائے قربان جائیے امیر اہل سنت کی فراست پر یہ آپ کا خاصا رہا ہے کہ جب بھی آپ نے امت کے لیے کسی چیز کی ضرورت کو محسوس کیا الحمد دعوت اسلامی نے اس کام کو پورا کر دکھایا فرض علم کورس کا اعلان ہوا اور 63 روزہ فرض علم کورس شروع کر دیا گیا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں اسلامی بھائی نہ صرف دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنا شروع ہو گئے نہ صرف کاروبار سے تعلق رکھنے والے بلکہ اسٹوڈنٹ تاجر ملازم دنیا بھر کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی آمد شروع ہوئی بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی بین الاقوامی یعنی غیر ملکیوں سے یعنی پاکستان کے علاوہ بھی لوگ سفر کر کر کے اس کورس کے لیے آنا شروع ہو گئے اور الحمد جب بیرون ملک رابطے کیے تو دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں انہوں نے اس کورس کو بذریعہ مدنی چینل براہ راست کرنا شروع کر دیا اور آج اس فرض علوم کورس کا آخری دن آ پہنچا الحمد ہمارے مفتیان کرام دارالفتہ علیہ سنت کے اسلامی بھائی اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی نے بہت کوششوں کے ساتھ بڑی تیاریوں کے ساتھ اس میں اس کورس میں بیانات فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بہت زیادہ مبارک بات کے مستحق ہیں وہ اسلامی بھائی جو روزانہ آتے رہے یا اکثر دن آتے رہے یا وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر اس کورس کی برکتیں حاصل کرتے رہے اور ان شاء اللہ آئندہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر کے یا اس کورس کی جب وی سی جاری کی جائے گی اس سے استفادہ حاصل کریں گے اس سے فائدہ حاصل اللہ تبارک و ان تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو بھی اس مبارک کورس کی برکت عطا فرما ہے اس کورس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ دوران کورس کچھ ہی دنوں کے بعد امیر علیہ سنت کی ایک ای میل بھی تشریف لائی تھی مکتوب بھی تشریف لایا جس میں باپا نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ میرا بس چلے مفہوم اس کا یہ ہے تو میں اجارے پر رکھ کر اسلامی بھائیوں کو رقم دے کر بھی کسی طرح یہ کورس کروا دوں تاکہ یہ فرض علم جو ہے یہ اسلامی بھائی سیکھ جائیں وہ مدنی چینل کے ناظرین جو کچھ دن اس کورس میں شامل ہو سکے یا آج ہی یہ گفتگو سن رہے ہیں یہ جو ہمارا بیان ہے یہ سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر انٹرنیٹ کے ذریعے یہ کورس ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جلدی جلدی اس کورس کے بیانات کو سن لیں کیونکہ اس میں بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے اور اگر انشاءاللہ اس کی وی سی ڈی بھی جلد جاری ہو جائے گی تو جب وی سی ڈی جاری ہوگی تو انشاءاللہ اس کو خریدیں گے بھی جو یہ سلائی بے موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو کچھ ایک بار سن لیا فائنل ہم سب کچھ سیکھ گئے ہمیں اس کو بار بار سننا پڑے گا جو آپ نے نوٹس لکھے ہیں یہ آپ کو بار بار پڑھنے پڑیں گے ہمارے حافظ کمزور ہیں دوہرائی ہوتی رہے گی تو ان یہ تمام چیزیں ہمیں یاد رہیں گی عربی کا مقولہ ہے ماں تکرا پکڑ جو چیز بار بار تکرار کی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے ہم اپنے رب سے دعا کہتے ہیں کہ مولا کریم جن جن اسلامی بھائیوں نے جتنے دن بھی اس میں شرکت کی جتنے لمحات بھی اس میں شرکت کی ان سب کا آنا قبول فرمائے جو کچھ یاد کیا جو کچھ لکھا اسے ہمیں یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے الحمد کیسے سہانے دن تھے تریسٹھ دن کا مبیش طالب علم دین کی حیثیت سے آپ نے گزارے روزانہ گھر سے صبح اس لیے چلتے رہے کہ علم دین حاصل کریں گے وہ علم سیکھیں گے جو سیکھنا ہم پر فرض ہے اور طالب علم دین کی برکت اور اس کی فضیلت کے کیا کہنے رب جس سے راضی ہو جائے جس کو حقیقی طالب علم دین ہونے کا درجہ مل جائے اس کے تو وارے نیارے ہیں مطابق جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے یعنی طالب علم دین کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو سمندر میں مچھلیاں سوراخوں میں چوٹیاں اور جنگلوں کے درندے وغیرہ جو ہیں وہ تمام کے تمام اس طالب علم دین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں پھر اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں تو ایسی فضیلتیں طالب علم دین کو ملتی ہیں مگر آج یہ سلسلہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ منقطع ہونے جا رہا ہے ڈسکنٹینیو ہونے جا رہا ہے یقیناً جو علم دین سیکھنے والے اور اس کا شوق رکھنے والے ہیں ان پر یہ دن آسان نہیں ہوگا کہ یہ مبارک درجہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے مگر گھبرائیے نہیں آپ سب اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے نہ صرف آپ کے لیے خوشخبری ہے بلکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے علم کے دریا بہے اتنے علوم سکھا دیے گئے ہم اس میں نہ آ سکے اچھا کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے شروع سے داخل نہیں ہو سکے تو بیچ سے کیسے جائیں تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا جتنے دن آپ آ جاتے اتنی برکتیں حاصل کرتے اینی anyway, اب ایک اور بہت پیاری خوشخبری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے بلکہ ایک نہیں آپ کے لیے دو خوشخبریاں ہیں پہلی خوشخبری تو یہ ہے الحمد للہ ہم نے فرض علوم کورس میں روزانہ چند گھنٹے دے کر بہت کچھ سیکھا الحمد اب ماہ رمضان کی آمد آمد ہے مبارک پیارا مہینہ چند ہی لمحات میں ہمارے درمیان آنے والا ہے ماہر رمضان کے آتے ہی جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے جہاں رحمتوں کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہاں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یعنی ہر طرف رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے وہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں علم و عمل اور طریقت و شریعت کی ایک اور بہار چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بہار وہ برکت شیخ تریکت امیر اہل سرو کے مدنی مذاکرے ہیں الحمدللہ اس سال بھی ماہ رمضان میں روزانہ کا و بیش دو مدنی مذاکرے امیر علی سنت فرمائیں گے تو ایک مدنی مذاکرہ ظہر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز میں تقریباً ساڑھے تین بجے زہر ہے شام چار بجے کے قریب اور ایک رات کو تراوی کی نماز کے بعد تو اب آپ چاہے یہاں آ کر جن کے لیے ممکن ہو یا مدنی چینل کے ناظرین بدنی مذاکرہ علم دین سیکھنے کا ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے جس میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نہ صرف فرض علوم سکھاتے ہیں بلکہ اس میں طریقت بھی عطا فرماتے ہیں طب کے بھی مدنی پھول ہوتے ہیں روحانی علاج بھی اس میں ہوتے ہیں ہماری اہل سنت کے جوابات ہوتے ہیں حکمت بھرا انداز ہوتا ہے گھر میں امن کس طرح لایا جائے کاروبار میں اپنے کاروبار میں درستی کس طرح لائی جائے اخلاق کس طرح بہتر کیا جائے اپنے اطراف کے ماحول کو کس طرح بہتر کیا جائے اپنی زندگی میں جو شارٹ کمنگ ہیں جو کمی ہے اس کس طرح دور کیا جائے وہ ساری باتیں جو شاید ہم اس کو نہیں سیکھ سکے لیکن شیخ تریکت اپنے مدنی مذاکروں میں ایسے, ایسے مدنی عطا فرماتے ہیں شریعت کے روموز سیکھنا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں رکت کلبی حاصل ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزے کی نورانیت حاصل ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی افطار کے وقت آنسو بہا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کروں اپ چاہتے ہیں کہ دل عشق رسول میں مچلنا شروع ہو جائے اگر اپ کے دل میں بھی تمنا ہے کہ یاد مدینہ میں بے قراری نصیب ہو جائے تو بہت کچھ امیر اہل سنت کے ان ملفوظات سے سیکھنے کو ملتا ہے تو فرض علوم کوس میں شرکت کرنے والے یہاں انے والے اسلامی بھائی بھی نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ باقاعدہ ایک درجے کے طور پر جی ہاں ہمیں مدنی مذاکروں میں درجے کے طور پر شرکت کرنی ہے پاس ڈائری ہو قلم بھی ہو اور مدنی پھول لکھتے چلے جائیں گے تو نیت کریں انشاءاللہ اللہ ماہ رمضان میں مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے آپ <تصفح> کہیں گے کہ خوشخبری تو سنائی مگر رمضان ہی تک ماہ رمضان جدا ہوگا یقیناً اس کا غم بھی ہوگا اور یہ جو درجے کا ساتھ ہے یہ بھی ختم ہونے لگ جائے گا تو ماہ رمضان کے بعد کی بھی یہ خوشخبری لے لیجئے ان اللہ ماہ رمضان میں تو مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمارا علم سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے جو درجہ ہے وہ جاری رہے گا ماہ رمضان کے فورن بعد انشاءاللہ مجلس جامعت المدینہ کی طرف سے مختصر درس نظامی کو شروع کروایا جا رہا ہے کئی اسلامی بھائیوں نے جو آپ کے درجے میں آتے رہے ان کی طرف سے پرچیاں ملتی رہیں پیغام ملتے رہے جب ہماری عادت بن گئی ہے ہم روزانہ صبح گھر سے نکل رہے ہیں روزانہ کچھ سیکھ کر جا رہے ہیں اب یہ کورس ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں کچھ اور سکھائی تو آپ کے علم دین سیکھنے کی لگن نے مجلس نے یہ مشورہ کیا کہ اب کوئی ایسا کورس اناؤنس کیا جائے تو یہ ان اللہ مختصر درس نظامی کے نام سے 26 مہینے کا کورس شروع کروایا جا رہا ہے ان شاء اللہ اس میں یقیناً وہ درس نظامی جو ہمارا نارمل درس نظامی 8 سال کا ہے وہ سب کچھ تو نہیں سکھایا جا سکے گا مگر مختصراً چھبیس ماہ کے اندر انشاءاللہ اللہ جو فرض علوم کورس آپ نے سیکھے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ مزید وضاحت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ علم قرآن علم حدیث اور سکھ کے معاملات اس کی تشریحات اور بہت ساری چیزیں ان 26 ماہ میں آپ کو سکھائی جائیں گی اس کے لیے جو اسلامی بھائی داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر یہاں پر رابطہ کر لیجئے گا اعلان بھی کر دیا جائے گا جب اس کے فارمز آ جائیں گے تو آپ اپنے اپنے فارم خود بھی بھر سکتے ہیں اور اس کے اوقات کار کیا ہوں گے اس کے درجہ کب سے شروع ہوگا اس کے فارمز کیا ہوں گے وہ بدری چینل پر بھی اناؤنس کر دیا جائے گا اور یہاں انشاءاللہ شاء المدینہ کی کے مجلس کے مکتب میں آپ کو اس کا فارم بھی دے دیا جائے گا فی الحال یہ خوشخبری آپ لیتے جائیے خود بھی نیت کر لیجیے ماہ کا یہ مختصر درس نظامی ہم خود بھی کریں گے اور انشاءاللہ شاء دوسرے اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت بھی دیں گے وہ اسلامی بھائی جو آٹھ سالہ درس نظامی کرنا چاہتے ہیں جو نارمل درس نظامی ہے اس میں ظاہر ہے عربی کے جو اسرار و رموز ہیں عربی پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے وہ بھی ہمارے داخلے جاری ہیں جامعت المدینہ کے مکتب سے اس کورس کے لیے بھی آپ فارم لے سکتے ہیں اسی طرح لل بنات درس نظامی اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے اس کے भी بھی قریبی جامعہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کے داخلے بھی جاری ہیں इस साल ایک اور مزید پیش رفت کہ اس سال انشاءاللہ اللہ درس نظامی انگلش میں بھی کروایا جا رہا ہے تو آٹھ سالہ درس نظامی انگلش کورس کے لیے ویر ایور یو آر ان داڈ اف یو آر واچنگ دس سلسلہ یو کین کانٹیکٹ آن اوور ویب سائٹ اور مدینہ about the انگلش درس نظامی الحمد للہ میں درس نظامی کروایا جائے گا جس پہ وہ اسلامی بائبل خصوص they can't understand اردو وہ رابطہ کر سکتے ہیں جو اردو نہیں جانتے ان ہمارے وہ اساتذہ جو انگلیش میں پڑھا سکتے ہیں ان شاء اللہ انگلش درس نظامی بھی دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کروایا جائے گا یاد رہے یہ 26 ماہ کا جو مختصر درس نظامی ہے فی الحال یہ باب المدینہ کراچی ہی میں کروایا جائے گا گریجول ہو سکتا ہے بعد میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے دیگر شہروں یا ملکوں میں دیگر ملکوں میں بھی شروع کروایا جائے فی الحال یہ اعلان فقط باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو سے نظامی کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کورس میں داخلہ لینا نصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں بات کر رہا تھا مدنی مذاکروں کی یقیناً مدنی مذاکرے کا دریا ہے جو ان قریب بہنے والا ہے اور ماہ رمضان کی تو کیا ہی بات ہے اس میں جتنی نیکیاں کی جائیں وہ کم ہیں کیونکہ یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب میرے پیارے اسلامی بھائیوں ستر گنا کر دیا جاتا ہے گویا نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو اس مہینے میں خوب خوب نیکیاں کرتے رہنا چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور نیکیاں کمانے کا رمضان سے کما کہ مستفیض ہونے کا زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں احتیاط کر لیا جائے الحمد للہ یہ بھی دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ نہ صرف بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس سال بھی 30 روزہ اعتکاف کی مدنی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں اعتقاف سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہے نور الا نور ہے اعتکاف کی کیا ہی بہاریں ہیں ایک مدنی بہار اپنے بیان کے اخر میں اپ کو سناتا چلوں کہ سخر باب المدینہ باب الاسلام سندھ کا ایک شہر ہے اس کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب دباب ہے رمضان المبارک چودہ سو دسری انیس سو نبے میں میرے بہنوئی کی انگلینڈ سے سکھر یعنی بابل الاسلام سندھ آمد ہوئی اسلامی بھائیوں کی توجہ دلانے پر میں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں آشقان رسول کے ساتھ اجتماعی احتکاب کی برکتیں لوٹنے کی دعوت دی انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ہامی بھر لی اور الحمد للہ موتقف ہو گئے ایک خالص انگریزی ماحول میں رہنے والا جب اعتکاف میں بیٹھا تو اس نے آقا علیہ و السلام کی میٹھی میٹھی سنتیں اور ضروری احکام سیکھے قبر و آکرت کے احوال سنے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کا دل چوٹ کھا کر رہ گیا الحمد للہ اجتماعی اعتقاف کی برکت سے انہیں گناہوں سے توبہ کا توحفہ ملا اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے چہرے پر سجالی سے شریف سے سر سبز کر لیا فیضان سنت کا درس اور بیان سیکھ کر دوران احتکافی سنتوں کرنے لگے اور انگلینڈ میں جا کر تبلی گئی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومے مچانے کی نیت کی الحمد للہ تادم تحریر وہ انگلینڈ میں مبلغ دعوت اسلامی ہیں بارہ مدنی کاموں کے ذمہ دار ہیں ان کے بچوں کی امی میری بہن بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انگلینڈ جیسے حیاء سوز ماحول میں رہتے ہوئے مدنی برکہ اوڑتی ہیں خود درست پرانے پاک سیکھ کر اب مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کی تنظیمی ذمہ دارہ بھی ہیں کر <تصفح> کے ہمت مسلمانوں آ جاؤ تم مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف اخروی دولت آؤ کما جاؤ تم مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاب گورے تیرا کو تم جگمگانے چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاب راحتیں روز محتر کی پانے چلو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاب سنتوں کی تم آ کر کے سوغات لو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاب آؤ بچتی ہے رحمت کی خیرات لو مدنی ماحول میں مدنی. کر لو تم, کر لو تم, اعتقاف. تم اعتقاف. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ساری بہاریں ہیں لیکن آپ میں سے بھی کئی اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جن کو احتکاف کی برکتیں نصیب ہوئی ہوں گی یہ واقعہ تو انیس سو نبے کا ہے جب دس روزہ احتکاف ہوا کرتا تھا اور اب تو تیس دن کے اعتقاف میں نہ جانے کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے کتنوں کی قسمت سنور جاتی ہے تو جن جن کے لیے ممکن ہو جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ اللہ ماہ رمضان میں تیس دن کے اعتقاف کی بارے لوٹیں گے کون <تصفح> کون نیت کرتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنے سارے اسلام دن کے احتکاب کی نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً نیت میں شامل ہوں گے لیکن جو یاد رہے تیس دن کا احتکاب کرنا چاہتے ہیں وہ دیر نہ کیجیے یہاں اتنے زیادہ اسلام متوقع ہیں پچھلے دنوں ہمارا مدنی قافلہ یو کے اور یورپ کے سفر پر تھا کئی اسلامی بھائی وہاں سے آ بھی چکے ہیں آ رہے ہیں کچھ راستے میں ہیں کہ وہ تیس دن کا اعتقاف کرنے آ رہے ہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے آپ کی نیت بھی ہو لیکن فارمز ختم ہو جائیں تو جلدی جلدی مجلس احتکاب سے رابطہ کر کے فیضان مدینہ کے باہر بھی کو سن رہا ہے اور اس کی بھی نیت ہے تو جلدی فیضان مدینہ آ کر اپنا فارم جمع کرا دیں ظاہر ایک مختصر جگہ ہے ایک مختصر یعنی ہزاروں اسلامی بھائی بھی آ جائے تو ایٹ داڈ تو وہ ختم ہو جائے گا نا تو اتنے ہی لوگوں کو اسلامی بھائیوں کو اجازت ملے گی جتنی یہاں جگہ ہے تو اپنے فارم جلدی جلدی جمع کرا دیں اور دس روزہ احتکاب والے پتہ نہیں ان کے لیے جگہ بچتی ہے کہ نہیں بچتی ہو سکتا آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں, دس روزہ احتکاب کر لیں گے اگر تیس روزہ میں ہی فیضان مدینہ فل ہو گیا تو ظاہر دس روزہ والوں سے معذرت ہی کرنی پڑے گی یا پتہ نہیں کچھ کوئی اجازت ملے گی تو موقع اچھا ہے تیس دن کے لیے ہی تصریف لے آئیے اور رحمتیں برکتیں حاصل کر لیجئے ایک بات یاد رکھیے روزانہ استار کے وقت روایات میں آتا ہے روزانہ استار کے وقت دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے, جاتا ہے جاتا ماہ رمضان میں اور جب شب جمعہ آتی ہے اور جمعے کا دن آتا ہے ہر ہر لمحے دس دس لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں اب ہمیں تو نہ افطار کے وقت دعا مانگنا آتی ہے کیسے مغفرت حاصل کی جائے اگر رمضان ہی ولی کامل کے ساتھ گزار لیا جائے اللہ کے ولی کی صحبت میں گزار لیا جائے ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے ہم بھی ساتھ شامل ہوں گے کا وقت ہوگا ضرور ہم پر بھی کرم ہوگا تو یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے نیت کر لیں ان شاء اللہ ماہ رمضان امیر سنت کے ساتھ گزاریں گے <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو دنیا بھر میں ناظرین ہیں, اسلامی بہنیں ہیں اگر وہ افسوس کر رہی ہیں افسوس نہ کریں آپ مددی چینل کے ساتھ رمضان گزار لیں انشاءاللہ باپا کی برکتیں آپ کو وہاں بھی حاصل ہو جائیں گی مالک کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان صحت و آسیت کے ساتھ عطا فرمائے پورے روزے رکھنا نصیب فرمائے, فرمائے. ساری تراویہ ہمت اور صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی یاد رہے کہ جب اس طرح کے کورسز ہوا کرتے ہیں علم دین کی اس طرح کی محافظ ہوا کرتی ہیں اس کے اختتام پر پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے اور آئیے دعا میں شامل ہو جائیے الحمدللہ رب العالم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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبري وقنا عذاب الحشري وقنا حساب الميزان عزبنا. اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم إنا نسألك العفوة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم ارسكنا إيمانا كاملا ويكينا صادقا وكلبا خاشعا وبدنا عابدا والرزقا حلالا طيبا واسعا يا الله وہ رشتن حلال آیا الله وہ تو بتن قبل الموت قبل عند مؤ يا عزیزا یا ربل مالک قریب گناہ گاروں کی مقفرت فرمانے والے اے کم علموں کو بے علموں کو علم دین کی دولت عطا کرنے والے اے اپنے بندوں کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور کرنے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں اس دعا میں شامل ہوں گے مولا آج ہمارے فرض علوم کورس کا آخری دن ہے مولا جیسی کوشش کر سکتے تھے ٹوٹی پھوٹی کوشش کرنے کی کوشش کی مالک پہلے تو یہ افسوس ہے کہ اتنی زندگی گزر گئی وہ کچھ نہ سیکھ سکے جو ہم پر سیکھنا ضروری تھا اے علم دین سے دور رہ کر بڑی زندگی گزار دی اے مالک ہماری وہ کوتایاں ہماری وہ سستیاں ہماری وہ معاف فرما دے مادہ مالک جو اس کورس میں آ سکے جو سیکھ سکے وہ بھی ویسا حق نہ ادا کر سکے مولا جیسا کرنے کا حق تھا دل نہیں لگتا تھا مالک ہمارے دل پر ایسی سیاہی چڑھ گئی ہے مولا, مولا کہ نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا شیطان طرح طرح کے خیالات طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے کبھی چھٹی کروا دی کبھی آئے بھی تو دل لگا کر پڑھ نہ سکے مولا دیکھتے ہی دیکھتے یہ کورس ختم ہو گیا مالک مالک ہے پروردگار طالب علم دین کی فضیلت تو بڑی ہے مگر ہم طالب علم ہونے کا حق ادا نہ کر سکے مولا جتنے دن آئے جیسا آئے تو جانتا ہے بولا اے پروردگار ہمیں بھی علم دین سیکھنے والوں کی فضیلت میں سے کچھ حصہ آتا فرما دے اے مولا جو سیکھ سکے اس سے یاد رکھنا بھی نصیب فرما اور اے مولا ہمیں ان پر عمل کرنا بھی نصیب فرما دے اے کریم اے پروردگار اے مولا ہمارے سارے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, فرما دے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے رمضان آنے والا ہے مولا, مولا. یہ گندا دل لے کر یہ گندا نامہ اعمال لے کر یہ گندا چہرہ لے کر, لے کر. یہ سیاہات لے, لے کر کیسے رمضان کا استقبال کرے مولا مولا تیری رحمتوں برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے مولا, مولا. مولا اس مہینے میں ہمیں اجلا اجلا داخلہ نصیب کر دے ہمارے گراہوں کو معاف کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے اپنی رحمت کی برسات برسا کر ہمارے سارے مولا گناہوں کے میل کو دھو دے مولا اے پروردگار اے مالک جس طرح تون نے یہاں آنے کی توفیق دی مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس کورس میں حصہ لیتے رہے بعد میں مولا وی سی ڈی کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے حصہ لیں گے اے مولا سب کو اس کورس کی برکتیں نصیب فرما اے اللہ اے کریم اسی طرح علم دین سیکھتے رہنے کا ذور اور شوق نصیب فرما. فرما ہمیں علم دین سے پیار نصیب کر دے سیکھنے سکھانے کے اجتماعات میں جانا نصیب کر دے اے اللہ اے کریم ہمیں عالم با عمل بنا دے, ہمیں عالم باعمل بنا دے. اے اللہ جہالت کی زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے اے کریم کتنے اسلامی بھائیوں نے ہمارے مفتیان کرام نے ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائیوں نے دعوت اسلامی کے مبلغین نے اے بولا یہاں آ کر بیانات کیے کچھ اسلامی بھائیوں نے اس کے ان کچھ شب و روز اس کی کوششوں میں لگے رہے کریم ہمارے کیمرا مین ہمارے ڈائریکٹر مدنی چینل کے اسلامی بھائی اس کی تیاریوں میں لگے رہے اے اللہ, جس, جس نے سب کا سینا مدینہ بنا دے سب کو اس سے ازر عطا فرما سب پر رحمت کی نگاہ فرما دے اے اللہ ان کے علم و عمل میں ان کی جان میں ان کے مال میں ان کی اولاد میں ان کے گھر بار میں برکتیں اتا فرما اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد اور اے مولا بالخصوص دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما یا مکل القلوب ثبت سب کلو بنا دینک یا مکل القلوب ثبت سب کلو بناڑا دینک یا مصرف القلوب على طاعتت طاعتت یا على طاعتت طاعتت اے مولا اے کریم ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب اس طرح کے علم دین کی محفلوں کا اختتام ہوتا ہے اس طرح کے کورسز ہوں یا کسی مبارک کتاب کا اختتام ہو وہاں تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مولا یہاں تو کئی کئی کتابوں کا بیان ہوا کئی فرض علوم سکھائے گئے قرآن پاک کی آیات بیان ہوئی احادیث بیان ہوئی اے مولا اختتام کا وقت ہے مالک یقیناً تیری رحمتوں کے نزول کا وقت ہے ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش برسا دے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت مولا مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے اے اللہ آپ کے ہیں مولا سر جھکے ہیں مالک ہیں مالک مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں, بلے بلے ہیں غم ہے مولا اپنے دکھ در تج سے نہ سے مالک مالک اپنی پریشانیاں تیرے بندے تیرے دربار میں ارض نہ کرے تو کہاں جائے مولا تو ہی تو مشکلوں کو دور کرنے والا ہے مولا یا حل المشکلات یا دافیہ الملیا یا مصب المر ہے مولا مولا طرح طرح کی بیماریوں نے کر دیا ہے یہاں موجود کوئی بیمار ہوگا یا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا مولا مدنی چینل پر نہ جانے کتنے بیمار ہاتھ اٹھائے شریک ہوں گے اے بیماروں کو شفا دینے والے رمضان آنے والا ہے کئی بیمار تو یہ سوچ رہے ہوں گے اگر ٹھیک نہ ہوئے تو روزے کیسے رکھیں گے تناویاں کیسے پڑھیں گے مولا مولا رحمتوں بھرے مہینے کی آمد ہے سارے بیماروں کو شفا عطا کر دے اے لاکھ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے کچھ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں اور کچھ بےچارے بے روزگار ہیں رحمتوں بھرا مہینہ آنے والا ہے افطار کا انتظام شہری کی برکتیں مولا بے روزگار پریشان ہیں اے رسک دینے والے اے رساک ماہ مبارک کی آمد ہے تو اسے اسی مہینے کا واسطہ سارے بے روزگاروں کو رسک حلال دے دے جو روزگار والے ہیں مولا ان کے رسک حلال میں برکتیں دے دے ان کے دسترخانوں کو وسیع کر دے اے اللہ اے کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں قرضوں سے خلاصی دے دے اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں اپنے پیاروں سے دور ہے مولا جیلوں میں سے سک رہے ہیں مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے مولا ماہ مبارک کا واسطہ تمام کو رہائی عطا کر دے اے کریم جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں اے مولا انہیں اولاد و... والدین کو اولاد کا سکھ عطا کر دے جنہیں بچیاں دی ہیں مولا انہیں اچھے نصیب عطا فرما دے ان کے اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے اے کریم جو روٹھے ہیں ان کو منا دے جو بچڑے ہیں ان کو ملا دے ہاتھ آت اچھے آت ہیں مولا تو سب کے نام اور سب کے کام جانتا ہے آج فرض علوم کورس کا آخری دن ہے اے مولا سب کی جھولیاں سب کی مرادیں پوری کر دے کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے مولا آج سب کو بھر بھر کر عطا فرما دے اے اللہ یقیناً جتنے یہاں موجود ہیں اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں مولا سب کے دلوں میں ایک تمنا تو ضرور ہے کہ ہم بھی پیارا پیارا کعبہ دیکھیں ہم بھی میٹھا میٹھا مدینہ دیکھیں اب بھی کئی لوگ ایسے ہیں مولا ہم میں جنہوں نے فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے فقط فقط تصویروں میں گنبد خزرا کو چوا ہے مولا تیرے خزانے میں تو کمی نہیں مالک بیل میں دیر ہاتھ اٹھائے حاضر ہے مولا انہی کا واسطہ پیش کرتے ہیں مالک جس جس نے مدینہ نہیں دیکھا جس جس نے کعبہ نہیں دیکھا مولا جس نے دیکھ بھی لیا مولا وہ پھر بھی طلب رہا ہے کرم کر دے ہمیں بار بار بار بار ہر مین کی حاضری عطا فرما دے بار بار مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت دے دے ہمیں بھی حج کی سعدت عطا فرما ہمیں بھی مولا ہم نے فرض علوم کورس نہیں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی باتیں سنی ہے مولا ہمیں بھی عرفات کا دن نصیب کر دے ہمیں بھی مصطنفہ کی راتیں عطا کر دے ہمیں بھی منا کے مبارک ایام نصیب کر دے ہمیں بھی پیارا پیارا مدینہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے مدینہ پاک کی بہاریں دکھا دے ہمیں بھی جنت المکی پر حاضری دینا نصیب کر دے اے مولا ہمیں بھی سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر سلات و سلام پڑھنا نصیب کر دے اور اے اے مولا جب ہمارا وقت آخر ہو ہماری زندگی کی شام ڈھلنے کو ہو ہمیں آقا کے قدموں میں آقا کے جلو میں مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرما جنت البقی ہم سب کا مقدر فرما دے اے اللہ میں مدینہ کے سوا کہیں اور موت نہ دینا دربار میں التجا ہے ہمیں مدینہ کے سوا کہیں اور موت نہ دینا جنت البقی ہم سب کا مقدر فرما دے اے کریم اے پروردگار ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج نصیب فرما امیر اہل سنت تمام علماء اور مشاہد اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما اے اللہ اے کریم بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے شہر کراچی کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے اے اللہ مبارک مہینے آنے والا ہے مولا امن و سکون عطا کر دے دہشت گردوں کی دہشت گردی سے ہم سب کی جان چھڑا دے اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما اے کریم جو مانگ سکے اختتام کا وقت ہے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے سچی بات یہ مولا ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا نہ مانگنے کا سلیقہ ہے نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ وہ الفاظ معلوم ہیں جو تیرے دربار میں مقبول ہیں مولا ایک بات جانتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر یہ جانتے ہیں مولا تجھے دینا آتا ہے ہمیں بے مانگے عطا کر دے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول کر دے, قبول کر دے. قبول کر دے. قبول کر دے. میں کیوں کہوں مجھ کو, مجھ کو یہ left عطا ہو اتا ہوتا ہو مولا مولا میں کیوں یہ اتا ہو اتا ہو وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو مٹی نہ ہو بربار پسے مرگ الہی مٹی نہ ہو بر پسے جب خاک اڑے میری میری کی ہوا ہو جب جب میرے میرے مدینے کی ہوا جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہوا ہو جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا رب رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے مولا کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آر ہر بے کسو مجبور مجبور کی کرب بے بے مجبور کی مجبور کی صلی صل صل وسلم صلات و سلام من يا سیدی يا رسول اللہ جب واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزے رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ محمد لاح اللہ ادب و شوق کے ساتھ سرات السلام کے لیے یا رسول سلا منالی یا حبیب اللہ سلا منئی یعب ہی سلا من یانو روای من کوئی عمل پاس میں رے نہیں پھسنا جان کرا مت میں مولا کہیں کوئی حس عمل پاس میرے رے نہیں پھنسنا جاؤں ک میں کہیں اے کشی او مم لاج رکھ نہ تم بھی تم پہ ہر دم کروڑو دو رو دو سلام یا رسول اللہ سلا ان یابی بل سلام عشق سے تیرے مامور سی نار ہے لب پہ ہر تم مدی نامدی رہے بس میں دیوانہ پاؤ سل تانے دیمپ ہار تم کروڑو دور دو سلام سلا یار سول سلام منڈی یا حبیب اللہ سنا پھر بلا لو مدین میں تارے کو اور کد منہ میں رکھ لو گناہ گار کو پھر بلا لو مد سگا تار کو اور قدموں میں رکھ لو گو نا گار کو کوئی اس کے سیوا آر دو ہی نہیں تم پہ ہار دم کرو رسول لاہی سلام يا دئی یا بل سلام سو سے ماں موتو کا ونو کا جلوائے شان کودرت پیلا سلام مجھ سے خد مت کے خود سیکھ ہیں ہارض مستف رحمت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں کو لائک نما دی فیض سے جن کے لا ہو مام سجے میرے شیخ تری پلا سدا مسمی رہ لے سیلا نام یار رسول اللہ ہی سلام من لئی حدی بل سلح من یا ندی علا من آئی یا نور سلام ماں کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا تبارك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب بالقلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها والنور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جب دمى وافسي هو يا الله سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ الا اللہ اللہ